بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد عقائد ہم بتا رہے تھے بادشاہوں کے خلاف ظالم بادشاہ کے خلاف خروج کرنا یا یہ کہیں کہ ظالم بادشاہ کے خلاف, خلاف خروج کو جائز سمجھنا یہ ان کا ایک اہم عقیدہ تھا وہ کیا کہتے تھے کہ ہم عدل قائم کرنے کے لیے منکر کو دور کرنے کے لیے خروج کر رہے ہیں یہ ان کی علت ہے کیا کہ ہم عادل قائم کرنے کے لیے. کیونکہ یہ عادل نہیں ہے ظالم ہے بادشاہ حقیم وقت ظالم ہے اور اس کے اندر منکرات ہیں ظلم خود ایک منکر ہے انہیں برائی ہے ظلم بہت بڑی اس کے علاوہ بھی منکرات تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں کیسے خروش کریں گے اس کے خلاف لوگوں کو خروش کی دعوت دیں گے انہیں بغاوت کریں گے اور بغاوت کی دعوت دیں گے ہم تاکہ سب مل کر اس کو ہٹا دیں اور عدل خائیں اور ایک صالح ایک نیک بادشاہ یا حاکم آ جائے میں نے ایک اہم نقطہ بتایا تھا جس کو شیخ نے بھی جو ہے اس کو مثال سے سمجھایا آپ کو کہ جو ہے عوام دیکھیے دو چیزیں ایک ہوتی عوام ایک ہے حکمران عوام جب حکومتی مسائل سیاسی مسائل میں باتیں کریں گے دخل اندازی کریں گے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا اور جو جتنا معاملہ بگڑا یا سال ہوا اسی نہج پر ہوا یا اسی, ز... اسی سے اسی سے ہوا کس کو بنانا کس کو نہیں بنانا ہاکیاں عوام کا کام نہیں ہے عوام کی مصولیت نہیں ہے یہ عوام سوچے گی کہ کون کرسی پر بیٹھے عجیب مسئلہ ہے عوام بیٹھ کر سوچے گی کہ فلاں کو فلاں حاکم کو رکھنا چاہیے فلاں حاکم مناسب نہیں ہے فلاں بادشاہ مناسب نہیں ہے فلاں بادشاہ مناسب ہے یہ سب عوام طے کرے گی یہ تو الٹا ہی ہوگا مسئلہ عوام اسی لیے آپ کو پتا جمہوریت کیا ہے پبلک چن رہی ہے اپنا سردار ہم چنے گے ہم بتائیں گے کہ کون صحیح ہے ہی یہی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں نے بھی جو کیا فروغ حاکم قابل نہیں ہے کون فیصلہ کر رہا ہے عوام کر رہی ہے عوام یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ جو ہے قابل نہیں ہے یہ ظالم ہے چنانچہ اس کو ہٹا دیا جائے اس کے خلاف بغاوت کر دیا خبر کیا خطرناک کی حلال ہے یہ جائز ہے بلکہ واجب کا ہم کیوں کیوں اس لیے کہ منکر کو دور کرنا جیسا کہ آ رہا ہے آخری بات میں یہ امت کا فریضہ ہے ہے نا کنتم اخرجت کن تم کن تم عن المنکر یہ ہماری ذمہ داری ہے منکر کو ہٹانا تو ظلم منکر ہے ہم اس کو ازال کا ہے, اس کا ازالہ کریں گے اس کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا منکر ہٹ جائے گا تو اس نیک نیتی سے اس پرندے کو ادا کرنے کے لیے ان لوگوں نے خروش کیا کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں خروج اور یہی آج بھی دیکھیے خواہش کا یہی عقیدہ ہے ہر دور میں یہی رہے گا ان کا رہا عقیدہ کہ ہم وہ کیا کرتے ہیں پہلے پوری پلاننگ کے ساتھ فروج وہ پہلے بتاتے ہیں منکرات کا اور ایک انسان جس کے دل میں ایمان ہے اللہ اس کے رسول کی محبت ہے منکرات کو پسند کرتا ہو نہیں کرے گا برائی کو پسند نہیں کرے گا مومن برائی سے نفرت کرے گا ہم صالح کی محبت ہوگی اس میں تو یہ جو چیز ہے نا اس کو یوز کرتے ہیں لوگ دوسرے یہ چیزیں بھی مل کر جمع ہو جاتی ہیں تپکا نہیں ہے کیونکہ بہت بڑا سبب رہا میں نے بتایا من ہے ٹھیک ہے اس سے نفرت ہے اس کو دور کیسے کیا جائے گا اس کا ازالہ کیسے ہوگا وہ بھی بادشاہ میں ہے یہ جو حاکم ہے ہم سب کا اس کے اندر یہ چیز ہے یہ ظلم کر رہا ہے لوگوں پر یہ برا ہے اس کو ہٹا دیا جائے دینی غریب میرا. یہ بھی غلو ہے وہ سبب بناؤ کے نکل لے ہٹا دیا جائے تفقور صرف جذبہ ہے ٹھیک ہے لیکن علم کی کمی ہے فکر کی کمی ہے تو آدمی جو ہے سدھارنے سے زیادہ بگاڑے گا جس کو کہتے اصلاح سے زیادہ اقساد ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند احکبل سو مفصد حالانکہ وہ خیر شاہر ہیں لیکن تفقو نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے خیر نہیں بلکہ شر کرتے ہیں ارادہ خیر کا ہے لیکن شر ہوتا ہے اور اس سے جو ہے برائیاں پھیلتی ہیں افسار ہوتا ہے اس کی مثال بن رتن کے دور میں صحابہ کے دور میں جامع مسجد کوفہ لوگ بیٹھ کر جو ہے ذکر کر رہے تھے سنے ہوں گے آپ نے واقعہ کہہ رہے تھے ہری اس طرح حاکم کروایا تھے یہ اس میں جو ہے یہ آیا کہ لوگ بیٹھ کر اجتماعی ذکر کر رہے تھے ایک آدمی لوگوں سے کہہ رہا تھا کبرو میاں ہلو میاں سب میاں سبحان اللہ بولو سو مردبا اللہ اکبر کہو سو مردبا لا لا اللہ پڑھو سو مردبا آدمی بیٹھ کر لوگوں سے پڑوا رہا تھا یہ لوگ ہلکا بنا کر مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے ابوبو سا یہ واقعہ دیکھا یہ یہ منظر دیکھا اور گئے عبداللہ بین مسرود کے پاس اور ان سے کہا آؤ دیکھو مسجد میں کچھ نیا کام کر رہے ہیں لوگ آئے دیکھے عبداللہ بن نسرود ہاں کہ یہ کیا ہے یہ کس قسم کا ہلکا ذکر تم نے شروع کیا ابھی صحابہ کی زندگیاں ختم نہیں ہوئی تم نے دین میں جو ہے ایک گمراہی کا راستہ کھول دیا کیوں ہے تو ان لوگوں نے کیا کہا خبر خوارج میں جو ہے وہی کہتے ہیں ہم اصلاح چاہتے ہیں ما خیر ما خیر ہم خیر چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں خیر چاہتے ہیں تو انہوں نے کیا کہتا کم من مریدیر کتنے ہی ایسے ہیں جو خیر چاہتے ہیں لیکن خیر ملتا نہیں ان کو کیونکہ ان کا طریقہ غلط تھا ان کو بحران محسوس سے نکال دے گا یہ خواہش نہیں یہ چاہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ خروج یہ راستہ ہی ہے اس کے ذریعے ہم اس ظالم حکمران کو ہٹا دیں گے یہ ان کا عقیدہ ہے جو سلف کے عقیدے کے خلاف ہے جب ہم حدیث سے پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا صبر کرنے کا حکم دیا نبی علیہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس طریقے سے خروج کیا جائے گا حریشوں سنیے اور آپ نے کو پیشیگوئی فرمائی حدیثوں میں ایسے لوگ آئیں گے ایسے امیر آئیں گے ایسے حاکم آئیں گے بڑے. جن کو جن کے اعمال کو تم پسند نہیں کرو گے یعنی برائی ہوگی ان کے اندر لیکن نبی صلی صلاح نے ان کے خلاف بغاوت کرنے سے اپنی امت کو روکا جیسے کچھ ایک دو روایتیں سنی سلسلے میں ابو ابوداؤد کے حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام نے خبر دی اور یہ اور بھی حدیثی کتابوں میں ہے الفاظ جو میں لے کر آیا ہوں وہ ابوداؤد کے ہیں کہ نبی علیہ السلاق اسلام نے فرمایا کہ ایسے امیر ہوں گے تحریفوں نہ امن ہوں <كِرُن> ان کے اندر بھلائیاں بھی ہوں گی برائیاں بھی ہوں گی منکرات ہوں گے ان کے اندر تم دیکھو گے منکرات کو جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے ایسے آئیں گے بڑے امیر ہیں عمرا ہاں؟ ایسے آئیں گے تو صحابہ نے فرمایا کہ اقلا نو کیا ہم ان سے لڑیں قتال نہ کریں تلوار نہ اٹھائیں ان کے خلاف کیونکہ منکرات ہوں گے ان کے اندر اور بھی بڑے عمرا جن کے اندر منقرات ہوں گے تو کیا ان کے خلاف ہم تلوار نہ اٹھائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ما ماسلم نہیں جب تک وہ نماز پڑھیں وہ نماز پڑھ دیں نماز کو قائم جیسے ماں آقام و فیق و روایت میں ہے نماز کو قائم کرتے ہیں تو ان کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا تلوار میں اٹھائی جائے گی کے خلاف یہ نبی علیہ سلاۃ السلام نے منع کیا نبی علیہ ہری سے کیا معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ ایسے آئیں گے عمرا بادشاہ اور جن کے اندر منکرات ہوں گے برائیاں لیکن ان کے خلاف کتال کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ السلم نے امت کو منع کیا دوسری حدیث جس میں آپ سے سوال کیا گیا صحیح مسلم کے حدیف ہے نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ ایسے امرا آئیں گے جن کے اندر منکرات ہوں گے برائیاں ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ہم تلوار سے ان کا علاج نہ کریں انہیں یعنی تلوار سے ان کو ختم نہ کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ لا ما اقامی کو مسلح نہیں جب تک وہ نماز تم میں قائم کریں آگے فرمایا اگر تم اپنے بڑوں میں اپنے امیروں میں ایسی چیز دیکھو جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو اسے ظلم ہے یا منکرات ہے برائیاں ہیں تو تم ان کے عمل کو پسند مت کرو یا جو ظلم کر رہے ہیں اس سے محبت نہیں ہوگی برائی کو پسند نہ کرو اس کو ناپسند کرو ولا تنظیو یدم ملتا لیکن اطاعت سے اپنے ہاتھ کو مت ہٹانا اطاعت سے صحیح مسلم یعنی یہ نہیں کہ ان کی اتاج چھوڑ دو ان کے خلاف بغاوت کرو گے نہیں بغاوت نہیں کرنا لیکن ان کا عمل ناپسندیدہ ہے وہ ہم دل سے پسند نہیں کریں گے کہ یہ کام جو کر رہا ہے یہ اچھا کام کیونکہ وہ کام برا ہے گناہ ہے وہ لیکن ہم ان کی اطاعت سے اپنے آپ کو نہیں ہٹائیں گے اسی مسلم کہانی سے ایسے اور بھی روایتیں موجود ہیں جس میں نبی علیہ السلاۃ السلام نے اس معنی کی حدیث اس بات کا حکم دیا کہ صبر کیا جائے حد تک طلبوں نے حل یہاں تک کہ تم حوض کو اوسر میں مجھ سے ملاقات کرو نبی علیہ السلام اسلام نے اپنی حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ایسے ظالم بادشاہ ہوں گے جو ظلم کریں گے تم پر کوڑا برسائیں گے تمہارا مال چھینیں گے تو ظلم ہے نا بس ایک آدمی آ کے مار رہا ہے آپ آپ کا مال آپ سے چھین رہا ہے کیا کرنا ہے وہ اس کے خلاف بغاوت کرنا ہے یا اس کے ظلم پر صبر کرنا ہے اس کے ظلم پر صبر کیونکہ بغاوت خروج علاج نہیں ہے صبر کرو وہ جو کر رہا ہے ظلم تم پر اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے اور تمہارے صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو سبر کرو ایک اور ایک روایت میں ایک اور کیجیے الفاظ دیکھیے مین اللہ لکم برہان نبی سر منع کیا کہا کہ نہیں اس کی تاج سے باہر نہیں نکلنا جب تک کہ اس کے اندر تم واضح کفر دیکھو اور اللہ تعالی کے پاس سے تمہارے پاس دلیل ہو کفر دیکھو واضح ہو اور تمہارے پاس دلیل ہو برہان یہ ایک بچے ہے کہ اتا سڑ جائے کفر واضح اچھا کفر دونوں کبر بھی ہوتا ہے کفر اکبر ہے کفر صدر بھی ہے ٹھیک ہے آگے کفر تکفیر کا مسئلہ آ رہا ہے آگے تو یہ بھی کفر بواہ ہو واضح ہو ایسے نہیں کہ تمہاری نظر میں وہ کفری عمل ہے نہیں کتاب و سنت سے ثابت ہوگی یہ کفر ہے وہ کفر جو انسان کبر اکبر کہتے ہیں مخرج من الملہ ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے ایسا کفر تم دیکھو اور وہ کفر کفر ہے تمہارے پاس اس کی دلیل بھی ہو اوپنلی کفر جس کو کہتا ہے بعض ہے کبر یہ دوسری جو ابھی ابھی ماں اقام و فی جب تک کہ وہ نماز قائم کرے وہ ظالم ہے ٹھیک ہے وہ ظلم کر رہا ہے وہ برا ہے لیکن نماز اس نے بند نہیں کی ہے تمہیں نماز سے بھی روکتا ہے تمہیں نمازوں سے بھی روکا جاتا ہے تو اس کے خلاف پھر آواز بھی اٹھائی جائے گی یہ کنڈیشنس <تصفح> ہیں اچھا پھر یہ جو روایت ہے جس میں یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں بعض روایت میں نماز کا ذکر ہے اور وہ جو روایت ابھی بولیں گے کہ کفر بواہ دیکھو اگر یہ دیکھ بھی لیں ہم ہاں اور میں کہہ رہا یہ نہیں کہ شک ہے ہمیں کہ یہ کفر کر رہا ہے جیسا کسی نے کہا ارے یہ مسلمانوں کا کیسا بادشاہ ہے بھائی یہ تو جو ہے شراب پیتا ہے کافروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو کیسے معلوم ٹی وی میں دیکھیں ٹی وی میں دیکھیں گلاس ہے پیڑا اس گلاس میں شراب ہے آپ کو کیسے مانو بھائی شرابی ہوں گے دوسرے ویسی دکھ رہا تھا پیپسی بھی شراب پی ویسی دکھتی کئی چیزیں شراب کیسے وہ شراب وہ شراب پی رہا رات یہ بن ہے یہ بن کیا ہے گمان ہے یہ اس کی بنیاد پر آپ خروج کریں گے یہاں کفر بواہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی کفر کرے وہ اور اوپنلی کفر کبر بوا الگ ہے کفر دونہ کفر الگ ہے کفر بوا ہے کھلم کھلا کفر اور دیکھیں بوا بھی ہو اور اللہ کی طرف سے دلیل بھی ہو تمہارے پاس آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کفر ہے کیوں اس لیے کہ کفر دونہ کفر جس کو کہتے ہیں جو دوسری قسم کی کفر کی عمل ہوتا ہے کبری کفر کہا شریعت نے لیکن وہ, وہ کفر نہیں ہوتا جو دائر اسلام سے خارج دے انسان کو جیسے نبی علیہ الحال فرمایا مثال سباب المسلمی کفر مسلمان کو گالی لینا فسوق ہے برائی ہے اور قتال لڑنا کفر تو اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان دونوں لڑ لیے کافر ہو گئے دونوں یہ وہ کفر ہے جو دائر اسلام سے خارج کرتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإن من المؤمنين فإن بغت احداهما على الاخرى حتى اللہ کہہ رہا ہے شروع میں مومنوں کی اگر دو جماعت آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے تو دونوں کی اصلاح کرو اگر اسلح ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن ایک باغی ہو رہا ہے نہیں دوسری جماعت کو مار رہا ہے مسلمان ایک جماعت مسلمانوں کے دوسری جماعت کو مار رہی ہے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ جائیں اور آیت کے شروع میں اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے من مومنوں کی دو جماعت ہے یعنی ایمان والے ہوں گے ہوں. ان کے قتال کی وجہ سے ان کو لڑنے ان سے لڑنے کی وجہ سے یا آپس میں ان کے لڑنے کی وجہ سے یا باغی گروہ کو مارنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہو گئے جو اللہ نے شروع میں ان کو مومنین کہا مومنوں کی دو جماعت آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لے تو اس کا مطلب لڑائی سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے لڑائی سے جنگ سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ایک گاؤں دوسرے گاؤں پہ حملہ کر جائے دونوں مسلمان ہیں مار رہے دونوں ایک دوسرے خلاص آؤٹ کافر کنڈا لوگوں کفر فر ہے نہیں تو یہ کفر بوا نہیں ہوتا ہے یہ اس کو کفرے یہ کفر دونا کفر ہے یہ کافروں کی جیسی حرکت یہ کفر بوا نہیں ہے یہاں بادشاہوں کے بارے میں کیا ہے کفر بواہ پر اور ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء نے اصول بیان کیا ٹھیک ہے بادشاہ حاکم وہ آگے ساتویں باب میں آ رہا ہے وہ چیز آ رہی ہے من کو جو دور کرنے میں ہے بادشاہ کی ظالم جو ہے کفر بواہ اور دلیلیں ہیں ہمارے پاس نمازیں اس نے بند کر دی سب کچھ اس کو ہٹائیں تو دوسرا ہے اس سے اچھا کیا کریں گے پھر چھوڑ دیں اس کو اس کے حال میں کفر بواہ اور دلیل کے ساتھ اور نمازوں کو قائم کرنا یہ نبیل اسلام کا حکم ہے کہ ہم اس پر یہ جو ہے یہ چیزیں دیکھیں تب ہے اور اس کے لیے بھی روابط اور اصول ہے جیسا کہ میں نے کہا المنکرات میں وہ چیز آ رہی ہے بات میں وہاں اس کو پڑھ لیتے لاسٹ جو چیپٹر ہے لیکن اگر بادشاہ میں یہ چیز نہیں ہے وہ ہے بہت برا لیکن کفر بوا نہیں ہے اس کے اندر اوپنلی کفر نہیں کر رہا ہے نہ آرڈر دے رہا ہے اوپنلی کفر کا اور نمازوں کو اس نے بند نہیں کیا ہے وہ فاسق ہے پادر ہے شراب پیتا یہ کرتا ہے گناگار ہے ہاں؟ برا ہے ظالم ہے کیا کرنا ہے خروش کر کریں صبر کریں آپ دیکھیے اس کی مثالیں دیکھیے ثقبی ظالم تھا یہ سپاٹ اس پر خروش کیا نہیں بلکہ سلط کا منہج میں نے شاید امام احمد کی بات نقل کی تھی کل شاید میں نے کی تھی امام احمد ابرحم الرحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں لوکان ادلیبا علی سلطان اگر میری مستجاب دعا ہوتی تو میں وہ پوری دعا سلطان یعنی بادشاہ کے لیے کرتا حاکم دعا امام احمد رحمت اللہ امام احمد الحمل کا خلق قرآن کا فتنہ کتنا بڑا بادشاہ کی طرف سے جو ہے کتنا ظلم ہوا مجھے بتائیے آپ آپ جانتے ہیں نا امام احمد الحمد اللہ کا واقعہ قرآن مخلوق ہے بولو نہیں کہنے پر ان پر ظلم کیا گیا کھوڑے برسائے گئے مارا گیا بہت زیادہ انہوں نے سوال کیا گیا. ان کا اچم کو ہی نہیں ان کے جو شاگرد تھے ان کے ساتھ بھی معاملہ بڑا بہت سختی کی گئی بہت ظلم کیا گیا اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ خروش کریں نہیں منع کیا گیا ظلم ہو رہا ہے قید کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو واقعہ ہے کہ وہ کوڑے مارنے والا خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں مست موٹے ہاتھیوں پر یہ کوڑے برسائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اتنا سر ظلم کیا گیا کیا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے خروج کیا ظالم بادشاہ کے خلاف یا اپنے شاگردوں سے کہا جو کہ شاگرد تھے طلبہ تھے تیار تھے آپ بولے ہم عمل کریں گے آپ اجازت دیں خالی کیا انہوں نے کیا نہیں فتنہ ختم ہوا نہیں ہوا قرآن کا قرآن مخلوق ہے والا جو فتنہ تھا اس دور میں آیا کس کس چیز نے خروج نے ختم کیا یا صبر نے ختم کیا یہ ہے ایک مت خروش کرتے تو بلے بنے بتایا خروج حل نہیں ہے مسائل کا کہ برائی ہو تو اس کو جو ہے آپ خروج سے ختم کریں خروج سے برائی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے بڑی برائی ہوتی ہے اس سے بڑی برائی ہوتی ہے میں بھی سمجھاؤں گا اس کا امام احمد رحمتہ اللہ علیہ فقیر تھے عالم تھے سلف کمنہش تھے ان سلف کمنہش ان کے پاس تھا سلفی امام تھے وہ ان کو معلوم تھا خروش ہلنی ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور علماء پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ایک عجیب فکرا اٹھا ہوا ہے اور بار بار ان کو مار مار کر یہ کہنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ بولئے پر اللہ, اللہ رحم فرمائے کیا مار مار کر کیوں کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں تو نہیں کہوں گا کوئی اللہ کی کتاب سے دلیل لاؤ کوئی سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لاؤ کہ قرآن مخلوق ہے میں کہوں گا تم مار کر کہلوانا چاہتے ہو اس سے میں نہیں کہوں گا حق پر ڈٹے رہے ظلم پر صبر کیا برداشت کیا مار کھائے خون نکلا نماز پڑھے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہے خون نکلنے سے خون نکل کر جگہ سے بہہ جائے تو مزود ٹوٹ جاتا ہے تمہاری نماز ایک طرف امام احمد رحم رحمتہ اللہ علیہ کی نماز ایک طرف خون بہتا ہے نماز پڑھتے ہیں خواہ نہیں نماز یہ آج کے جو ہے فقی مسئلہ میں کیا کہہ رہا تھا یہ دلیل دیکھیں اس زمانے میں اتنا بڑا مسئلہ اٹھ گیا اتنے خلق قرآن کا ان کے صبر سے اور سلف کے منہج پر قائم رہنے سے فتنے کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد آج سنیں کبھی آپ قرآن مخلوق ختم ہو دور ختم مسئلہ ختم ہو گیا قرآن کلام اللہ آپ کو یہ نہیں کہتا قرآن مخلوق ہے دلیلیں دیتا ہے نوزب اللہ قرآن مخلوق بولو یہ ہے علاج مسائل خروش نہیں اور دوسری چیز حکمت ہے اس کی شریعت میں اس کی خروش نہ کرنے کی حدیث ابھی پڑھے کیا ہم تلوار سے لڑیں ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے عمرہ آئیں گے نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھیں گے یا جو ہے عمرہ ہوں گے منکرات ہوں گے ان کے اندر ہم دیکھیں گے اور ایسی ایسی چیزیں ہم عمرہ کے نزدیک دیکھیں گے جو ہمیں پسند نہیں ہوگی نفرت ہوگی کراہت ہوگی ان چیزوں سے آپ اے نبی سسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں گی ایسے عمرہ آئیں گے ایسے حاکم آئیں گے تو کیا ہم ان سے لڑیں گے تلوار اٹھائیں گے خلاف تو نبی سزم نے منع فرمایا یہ حکمت ہے اس میں شب بادشاہ کے پاس کیا بولوا نے لکھا اس چیز کو حاکم کے پاس پاور ہوتا یا نہیں ہوتا ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہے سوتا اب وہ ظالم ہے اگر آپ نے اس کے خلاف خروش کیا آپ اکیلے آپ محکوم ہے وہ حاکم ہے آپ کا اگر آپ اس کے خلاف بغاوت کریں گے کیا کرے گا وہ اپنا پاور اپنا سب کا یوز کرے گا پلیز اپنی قوت کو استعمال کرے گا دلد. کیا ہوگا اس سے ان کی ندیاں میں معصوموں کی جان جائے گی خطرہ و فساد ہوگا یہ زیادہ خطرناک ہے یا اس کا ظلم زیادہ خطرناک ہے ایک برا ہے یا تو لوگوں کی جان مال کا تحفظ ختم ہو جائے اور شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں سے جان مال کا تحفظ ہے الما, مال کی حفاظت جان کی نفس نفس نفس نف. جانوں کی حفاظت کہ جان کی حفاظت ہو اسی لیے مسلمان کے قتل کو کہ اس کی حرمت جو آئی آپ دیکھیں مسلمان کو قتل کرنا مسلمان کو ادیت پہنچانا کے تحفظ نہیں ہے اس کو تحفظ ضروری ہے شریعت کی حکمت ہے کہ وہ اگر خروج ہوگا بغاوت ہوگی تو اپنا پور استعمال کرے گا آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی جو عوام ہیں جنہوں نے خروج نہیں کیا ہے آپ کا ساتھ نہیں دیا ہے معصوموں کی جان جائے گی عورتیں بچے بوڑھے اور آپ دیکھیں تعریف اٹھا کر جہاں جہاں بادشاہوں کے باروں کے خلاف خروج عمل میں آیا خروج کیا گیا وہاں کیا نتیجہ دیکھے صرف رزل دیکھے اس ملک کا حال دیکھیں آپ آج بھی لوگ کہتے ہیں اچھا تھا کہتے था خراب تھا خبیص تھا بدماش تھا لیکن اچھا تھا ایک آدمی کو جو ہے بیبیا بھیجا گیا آفیشل حیدرآبادی آفس ایک ہفتہ رہ گئے بھاگ کے گئے بولے میں نہیں رہ سکتا کیوں حالات بہت خطرناک ہیں یہاں کے مال کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے بھاگ کر گے وہاں سے بولے میں اور ان کے یہ ہی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کی سزا دی تھی کہ مجھے وہاں بھیجا گیا اور وہاں کے لوگوں کی بات بتاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور اس سے زیادہ خطرناک تھا وہ خود سے پہلے کہتا تھا پہلے کا اس دور اس سے زیادہ یہ خطرناک ہے وہ بھی برا تھا یہ اس سے زیادہ برا ہے مثال چھوٹی سی سمجھ خروج سے حل نہیں مسئل کی ہے مسئلے کا ٹھیک ہے کہ اس کے پاس پاور اور قوت ہوتی ہے وہ اپنا پاور یوز کرے گا اپنے قوت استعمال کرے گا اور سے نقصان زیادہ ہوگا تو ایک شریعت کا قاعدہ درا رہے ہیں دو چیزیں یہ بھی غلط یہ بھی غلط دونوں نے زیادہ غلط کون سا یہ بھی برا یہ بھی برا تو جو اخف ہے نہیں وہ ہو آپ دیکھتے ہیں برائی آگے ویسے آ رہا ہے اس کو ایک منکر ہے برائی ٹھیک ہے یہ سمجھیے یہ ایک منکر ہے ٹھیک ہے لوگ خروش کر رہے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے اگر یہ ہٹے گا اس سے بڑا منکر آئے گا تو شریعت نے کہا کہ چھوڑو اس کو رہنے دو کیوں کیونکہ یہ ہٹے گا تو یہ آئے گا یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے صحیح ہے چھوٹا من کر رہے بڑا منکر نہ شریعت جو اسی لیے کیونکہ وہ ظالم بادشاہ ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے ٹھیک ہے اپنے ساتھ اپنے اس میں ہے یہ خرابیوں میں ہے لیکن لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں لوگوں کی جان نہیں نکلی لوگوں کا خون نہیں بہایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تحفظ ہے اب اگر خروش کریں گے تو یہ جو لوگوں کی جو حالت ہے یہ بدل جائے گی یہاں میں ایک مثال میں رہا شیب الاسلام ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ تاریوں کا جو دور تھا تقریبا تاتریوں کس کا تھا شب السلام ابنتمیا رحمت اللہ علیہ وہی تعطیوں کا دور تھا اس وقت جی تعطیوں کے دور ان کا پتہ ہے ظلم ان کا کیسے تھا تو ایک مرتبہ ان کے شاگردوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے تو تاتاری جو ہے بیٹھے ہوئے تھے شراب پی رہے تھے شیخ السلام ابن رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا شاگردوں نے فوراً دیکھ کر کہا شیخ یہ لوگ شراب پی رہے ہیں ہم ان کو منع کریں گے رکیں گے جا کے یہ من کر ہے انہوں نے کہا کہ چھوڑو چلو آگے کیا فرمایا شیخ الاسلام دیکھیے تفق حکمت دیکھیے دور دشی دیکھیے انہوں نے کہا کہ ان کا شراب پینا بہتر ہے قتل عام سے یہ جو ہے نشہ کر رہا ہے یہ بہتر ہے اخف ہے چاگ کر جو ہے لوگوں کے قتل عام کر دیں گے چھوٹا سا واقعہ نقل کیا گیا کیا معلوم ہے اس سے کہ ایک برائی ہے اس کو ہٹانے سے اس سے بڑی برائی جنم لے گی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ظالم بادشاہ ہے ٹھیک ہے بادشاہ ظالم ہے हा? اس کے خلاف خروش کرنے سے نقصان زیادہ ہوگا اور یقینی بات ہے اسلام نے کہا کہ نہیں چھوڑ دوں اس کے حال پر ہے اسی لیے خروج منع ہے جو اہل علم نے کہا کیا رہا ہے حدیث اس سے پہلے تو حدیثیں بتا دی گئی آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے جو ہے اس کو منع کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے آپ ان چیزوں کو دیکھیں جو منکرات ہوں بادشاہ ظالم ہو منکرات ہیں ہاں گناہوں میں پڑا ہوا ہے تب بھی جو ہے اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی اس کے خلاف لسانی یا سنانی زبان سے یا تلوار سے خروج نہیں ہوگا بلکہ صبر کیا جائے گا اور معاملے اللہ کے حوالے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا بدلہ دینے والا ہے لیکن اس کے بخلاف خوارش کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہم قروش کے ذریعے جو ہے اس منکر کو اس ظالم بادشاہ کو ہٹا دیں گے اور یہ غلط راستہ ہے جس سے جو ہے آپ دیکھیں جب جب یہ خوارج جس جس دور میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ ہو پر خروج کیا ان لوگوں نے کیا یا نہیں کیا نتیجہ کیا نکلا شہادت علی رضی اللہ اسی طرح اس کے بعد کے بھی واقعات دیکھیں آپ بادشاہ کوئی بھی کہتا. اس کے خلاف خروج کیا گیا جب, جب حاکی میں وقت کے خلاف خروج کیا گیا نتائج اور پر خطر اور بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ خروج کا انجام ہوتا ہے یہ خروج کا حال ہوتا ہے اس کے بعد شفاعت کا انکار یہ بھی تھوڑا سا لکھا ہے ہم نے اس میں پوائنٹ کہ ان کے عقیدوں میں یہ بھی ہے کہ شفاعت جو ہے نہیں ہوگی خوارص نے اس کا بھی کیا کیا انکار کیا شفاعت کا کیوں کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ ہم نے لکھا شروع میں ناشتے سے پہلے کہ ایمان کی ایمان جس کا چلا جائے ایک انسان گناہ کرے تو اس کا ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے تو صرف جو ہے جنت میں جو مومنین داخل ہوں گے انہیں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی کیوں مراتب اونچا ہونے کی یہ خواہش نہ مراتب ان کے درجات ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے شفاعت ہوگی وہ لوگ جو جہنم میں گئے یہ تو خیر ہم بھی مانتے ہیں. درجات کیونکہ شفاعت کی کئی قسم ہے نا پانچ قسموں کی شفاعت قسم کی جو شفاعت جو حدیثوں سے ثابت ہے لیکن ان کا جو جہاں یہ پوائنٹ yeah. جو بنا انکار جو کیے ہیں یہ ان ایمان والوں کے بارے میں جو ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں تو جو نصوص سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں کاٹ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں کیا کریں گے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکالے گا اور جہنت میں داخل کرے گا صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ سسلم فرمائے شفاطی من امتی میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے حدیث ہے صحیح شفاعتی لہل قبر من امتی کبائر یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہوگی یہ نبی سوچ میں بیان کرایا یہ اس کے ممکن کہتے نہیں جو ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا بتایا تھا نا نش پہ جو ایک مرتبہ آگ میں چلا گیا شفاعت سے وہ باہر نہیں نکل سکتا ہے. وہ جو شپاتیں حدیثوں میں آئی ہیں وہ اہل جنت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ ان کا عقیدہ ہے کی شپا کیونکہ یہ اہم عقیدے ہے جو چار ہم نے یہاں آپ کو بیان کیے ورنہ اور بہت سارے ہیں ان کے عقیدے عزاب قبر کا انکار ان کے پاس ہے ٹھیک ہے ولا اور برا کے مسئلے میں بھی جو ہے ان کا عجیب و غریب مسلم کا عقیدہ ہے امر بین مارو منکر کے فریضے کے سلسلے میں اور, اور حوص کے بارے میں بھی حوصلہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو علماء نے جو ہے ان کی خواہش کے عقیدے میں ذکر کیے لیکن بیسک جو بڑے بڑے ہیں وہ تین ہیں اور وہ جو انکار شفا وہ بھی ہم نے اس کو ذکر کر دیا اصل جو بڑے بڑے یہ ایمان کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آ, گناہوں کی وجہ سے بڑے گناہوں کی وجہ سے آ, تکفیری جو منہج ہے ان کا کہ کافر بول دینا انسان کو بڑے گناہوں کی وجہ سے کسی کو کافر قرار دینا تکفیری عقیدہ تکفیری منہج جو نوز بلا مزالک آج بھی مسلمانوں کی سفوں میں پھیلا ہوا ہے تو یہ ان کا خطرناک عقیدہ ہے اور ظالم بادشاہوں کے خلاف حروج کو جائز سمجھنا تاکہ جو ہے ظلم ختم ہو جائے تو یہ بھی جو ہے ان کا بہت بڑا عقیدہ ہے تو اسی لیے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا یہاں پر اور ان کا رشفات کو بھی لکھا ہے خواہش کی صفات کوالٹیز کیا ہیں کیسے پہچانیں گے ان کو وہ بھی بہت ہے عیسو کی روشنی میں دین میں غلو کرنا پہلی چیز کیا ہے دین میں غلو تین میں غلو کرنا انہوں نے گلو کیا دین شدت اختیار اسوس کو جو ہے صحابہ کے فہم پر نہیں لیا بلکہ اس فہم کو ترک کیا دوسری طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے اس کو کیا تو یہ غلو ہے ان کا اور خروش کرنا یہ بھی غلو ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بھی جو ہے خواہش کی سفارت اور آپ کو پتا ہے گلو اسلام میں منع ہے اللہ تبارک تبارکار نے پرانی آیات میں غلو سے روکا ہے نبی صلی اللہ کبھی سسلوں حدیثوں میں بھی غلو سے منع کیا ہے ہاں؟ کسی بھی چیز میں غلو نہیں ہو نہ عبادتوں میں غلو ہے نہ ہو نہ عقیدے میں ہو منہج میں غلو نہیں ہونا چاہیے بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں انسان جو ہے عبادت کرے عقیدہ اپنائے کتاب و سنت کی روشنی میں اور منہج اپنائے اس میں غلو یہ چیز صحیح نہیں ہے منع ہے ملو لا تغلو فی دینکم. اپنے دیر میں ہلا کر برباد کر دیا گلو گلو کی چیز میں ہوتا ہے ربی سل کنکنیا حج میں جو ہے وہاں آپ نے فرمایا ربی الشمہ جو ہے مسئلہ حج کاجی حج, کا ایک کام ہوتا ہے حج کے کاموں میں سے تو چھوٹے چن کے برابر حکم دیا ہے کہ آگے بڑھنا ہے تو یہ حد سے آگے جو بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے تباہی اور بربادی ہوتی ہے اور گلو پسا نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا اس نے بھی جو ہے لوگوں کو شرک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا میں کا بندہ نے غلو کیا اور ان کو اللہ کا درجہ دے دیا ان کو ان کے درجے سے نکال کر اللہ کا درجہ لے لیا ٹھیک ہے یہ ساندہ چیز ہے اس سے جو ہے شرک ہوتا ہے آدمی جو ہے صحیح منس سے صحیح اکیلے سے ہٹ جاتا ہے خواہش کی ایک اہم سفت آپ دیکھیں غیرت ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن شریعت کے حدود میں لیکن اس شدت میں آ کر کیا کرتے ہیں یہ کفر کا فتوا لگاتے ہیں یہ جو ہے خروش کرتے ہیں دوسری چیز دین حنیف کے بارے میں جہالت ہے اللہ اعظب نے جو شریعت اتاری ہے جو دین اتارا ہے اس کا علم نہیں ہے ان کے پاس یہ خوارج کی صفت اہم ان کے اندر جہالت ہے اور جہالت سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے علم سے کبھی نقصان نہیں ہوا ہے بات یاد رکھیے یہ خوارج کا جو نقصان ہے یہ ان کی جہالت ہے یہ عابد تھے عبادت گزار تھے لیکن ان کے اندر کیا تھا علم نہیں تھا ان کے اندر جہالت تھی اور جہالت کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا اور ان کی وجہ ان کی جہالت کی وجہ سے نقصان ہوا وہ جو حدیث ہے جس حدیث شریف نے نبی علیہ السلام اسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے قیامت کے نشانی میں جو حدیث ہے علم کو اٹھا لے گا ذرا غور سے سنی اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا دنیا سے ہے نا رفع العلم کیسے ہٹائے گا علم دنیا سے اللہ تعالی سینوں سے مٹا دے گا نہیں ابھی فرمایا کہ نہیں اللہ تعالی ان لوگوں کو جن کے سینوں میں علم ہے موت دے گا یقبض العلم بقبض قبلا یہ حدیث علم کا قبض ہو جائے گا علم اٹھ جائے گا کیسے علماء کو اٹھا کر دے? دنیا سے علماء ختم ہو جائے گا. تو ان کے ساتھ ان کا علم بھی چلا جائے گا اور کیجیے حدیث پر جب علماء ختم ہوں گے تو کیا ہوں گے ناز روشن حدیث کوسی بول رہا تھا ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا کوسی نو کئی لوگ سو رہے کئی لوگ سو رہے ہیں سب ریکنا نہیں <تصف> میرا مسئلہ الگ ہے میں بتا اچھا میرا مسئلہ ہی الگ ہے میرا مسئلہ بتاؤ میرا پرسنل مسئلہ آپ سو جائیں گے نا تو میرا پورا بی پی جو ہے ایسا ہونا میں صحیح نہیں پڑا رہا ہوں شاید غلط میں سلا رہا ہوں میں سلانے نہیں میں جگانے ساری ارے لوگ پریشان ہیں بھائی اور واللہ کہتا ہوں اس کی اہمیت دیکھیں میں اٹھارہ کو جا رہا ہوں حیدرآباد میں نے وہاں کہا کہ جو ہفتے کے دن جو اتوار کا پروگرام ہے اکیس تاریخ کا میرا میں نے خود فون کر کے کہا وہاں کہ وہ لوگ چارتے کے پروگرام خوارش موضوع رکھے خوارش کے حقیقت سیٹرڈے رکھے بیس تاریخ کو بیس دسمبر میں نے کہا کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی خطورت کو اس کے اندر اور یہاں انڈیا حیدر میں حیدرآباد رکھے بیس تاریخ کو ان شاء اللہ الرحمان میں پروگرام ہوگا ان اللہ ادھر ابھی میں پچھلے سال گیا تھا بچے وہاں اہل ایس بچے ہمارے بچے آپ بچے سے بات کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں مسجدوں میں آ کر کہ جو ہے داعش جیسے آگے آ رہا ہے خواہش ہے آج کے اور میں نے خواہش کہوں تو خروش پر نہیں منکرات ہے کیسے ہٹانا بادشاہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے ہم جائیں گے ہم ماریں گے ہم وہ خلافت عجیب و غریب باتیں خلافت کے بارے میں خروج پر نہیں خا... ز... آ... ضروری ہے آیت پڑھ کے سنا رہا ہے بچہ جن آیتوں میں جو ہے وہ جن آ... جن معصوموں کو جو ہے ستایا جاتا ہے وغیرہ جو ہے ظلم کیا ان کو جو ہے نکالو ان کی مدد کرو وغیرہ یعنی آیتوں کا الٹا سیدھا مطلب لیا جا رہا ہے حالت یہ ہے لوگوں کی پر ہم سوئی نہیں وہ بھی خواہ موسم سلانے والا موسم ہے خیر نیند آگے ہوگی تو مسئلہ لیکن بت سوئی تو پھر میں پھر کل کیا کل کل میں اور آج میں میرے لیکچر میں فرق دیکھ رہے ہوں میں کل سوچا شاید زیادہ ہنسا دیے لوگ کل سوچا میں رات میں نہیں کم کرو میں کل کل کچھ ہنسنے کی باتیں ہوئی نا تھوڑی سی وہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ جانتے رہے پر پورا کورس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے آپ سنے جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ سمجھے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں لیکن میں نے آج کا کہا کہ نہیں وہ ہنسی کا کیونکہ باتیں بھی بہت ہیں نا اب ہنسی میں جو ہے باتیں ذرا ختم ہو جائے گی بجے ختم کرنا میں ساڑھے گیارہ بھی سمجھا تھا اب سر آدھا گھنٹہ پہلے ختم کرنا ہے میرے ان میں یہ تھا کہ ساڑھے گیارہ تک شک چلے گا پتہ چلا کہ نہیں گیارہ بجے ہیں پھر وہ لنچ انچ کا بھی مسئلہ ہے آپ لوگوں کا یا تو اس کو موخر کر دیں پھر سونے تو میرے بھائی مت سوئیے قوم سوئی ہوئی ہے آپ سوئیں گے تو کیسا ہوگا جائے گی آپ نیند آ رہی ہے تو اٹھیے اٹھ کے بیٹھیے چائے ملا دو میری چائے آپ پی لیجیے سوئی مت مطلب. آپ کچھ بھی کیجیے ٹھیک <سلام> <سلام> ہے جو جو حال ہے اٹھیے سٹینڈ اپ ایسے کیجئے میں جیسے کر رہا ہوں فالو می ہلو میزم آزمانوں کو تکلیف نہیں دینا مسلمان کو تکلیف جائز نہیں ہے ٹھیک ہے چا کے لانا نہیں کٹ نہیں ویریس ایک بات بولوں اگر آپ اب سو گا آپ سوئیں گے میں بند کر دوں گا دس دیکھ باقی کپڑ لے کسی اور سے مجھ سے نہیں ہضم ہوتا بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سنے سمجھیں اس لیے آپ غور کریں میں اردو میں بھی ایسے الفاظ استعمال بیچ میں انگلش ورڈ بھی بولا کر کیوں تاکہ آپ سمجھیں باتوں کو تاکہ جو ہے اٹریکشن آپ کی توجہ قائم رہے یعنی کہ توجہ ہٹ جائے تو پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں میرے ساتھ رہیں جو میں باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کے متعلق ٹھیک ہے اب تو تقویر ہے وہ شروع ہے اور منقرات کے بارے میں اضالا کیسے ہوگا وغیرہ یہ بڑا اہم افوا ہیں تو برائے مہربانی اسٹوڈنٹس کو یہ یونیورسٹ بولنے چاہیے طلبا کو ویسے بولیں گے آپ طلبا ہیں بھائی طالب علم ہوشیار رہے جھاگتے رہیں ٹھیک ہے چلیے سوالات نہیں بہت پڑھانا پڑھانا ہے چلیے حدیث پڑھتا ہے ہاں میں کون سی حدیث نبی صلی اللہ علیہ بڑی پہلے کتنی بہترین بات علماء نے بیان فرمائی اس حدیث کی تشریح میں جس حدیث پہ نبیر اسلام سلام نے پیش فرمائی کہ قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا جب علم ختم ہو جائے گا علماء علما کی وجہ علما کی موت سے تو اتحاد الناس سروسن جو ہاں جاہلوں کو بڑا بنایا جائے گا ان سے سوالات کیے جائیں گے جاہل جب جاہل سے جب سوال کیا جائے گا تو وہ فتوا دے گا دے گا فتوا اس کا علم کے ساتھ ہوگا بغیر علم کے ہوگا اس کے پاس علم نہیں ہے جاہل ہرا چاہل اپنی جہالت سے فتوا دے گا ابلو جب جاہل فتوا دیں گے تو دو خطرناک نقصان ہوں گے یا دو خطرناک نقصان ہوگا نمبر ایک خود گمراہ ہوں گے نمبر دو دوسروں کو گمراہ کریں گے اس حدیث کی روشنی میں کیا پروما ہے علما نے بتایا دنیا میں کبھی علم سے نقصان نہیں ہوتا ہے یہ ہے نقطہ جتنا نقصان ماضی میں ہوا ہے جتنا نقصان ادھر دیکھیے آواز چھوڑی میں یہ آواز آ رہی ہے ادھر بھی چھوڑیے اچھا ہمارا حلق جائے اسی <laughs> طرح صحیح آواز آواز کم نہیں آپ کم کر رہے لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں چلو میری میرا مسئلہ وہ ہے تو ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھیں یہ چھوڑے نا کام کرنے والے کو ابھی بولے نا عوام حکمران دخل اندازی ان کا کام ان کو کرنا ہے ان کے کام میں میں دخل اندازی دوں گا تو پڑھائے گا کون ایسے مسئلے ہیں ہر, ہر ایک کے اپنے کام ہے ہر شخص اپنا اپنا کام کرے سب صحیح ہوگا انشاءاللہ شاء چلیے اگر وہ کچھ خراب کرنا, میں دخل اندازی دوں گا تو مسئلے ختم ہو جائیں گے میں گیا چلیے کہاں ہم بولتے چلے کبھی علم سے خسارہ نہیں ہوتا ہے نقصان گمراہی کبھی نسخہ جتنی گمراہی ماضی میں ہوئی ہے حال میں ہو رہی ہے یا کل قیامت تک ہو سکتی ہے گمراہی وہ جہالت سے ہوگی علم سے نہیں ہوگی یہ نقطہ علماء نے بیان کیا سری سر کیونکہ نبی وسلم نے کیا فرمایا فضلو ابلو کس کے بارے میں فرمایا علماء نہیں علما تو چلے گئے علماء کو اللہ نے اٹھا لیا تو جاہل ہے نا فضلو وضلو ان کے بغیر علم کے فتح کی وجہ سے گمراہی پھیلی تو جہالت سے نقصان ہوا ہے ہوتا ہے ہمیشہ اسی لیے جہالت منع ہے آج بھی موجودہ دور میں جتنی جتنا خسارہ جتنا نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا وہ جہالت سے ضرور ہو رہا ہے آدمی شرک بھی کرتا ہے جہالت کی وجہ سے آدمی کفر بھی کرتا ہے آدمی جو ہے غلط عقیدے اپناتا ہے آدمی غلط منہج اپناتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے عبادتیں اس کی غلط ہے بدعات اس کی زندگی میں ہے جہالت ایک بڑی وجہ ہوتی ہے اس لا ع ٹھیک ہے کم علمی یا نہیں واقع جہالت المہم جہالت استعمال ہوتا ہے سمجھتے ہیں تو جہالت سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں اور اس میں جہالت سے فتوے کا بھی ذکر کیا گیا اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے وہ یہ کہ فتوا دینے کو کیا کہتے ہیں علماء پتا ہے آپ کو طالب علم تو فتوا دے نہیں دے گا آپ لوگ بھی انشاءاللہ نہیں دیتے ہوں گے امید ہے دیتے ہوں گے تو آج سے بند بھائی علما سے پوچھیں عوام کو علماء کی طرف لوٹائیے روجو کرے آپ مت فتوا دیجیے کیوں علامہ ابن قیم اور رحمۃ اللہ علی کے کتاب اعلام المحکین اور رب العالمین فتوے کو کتاب کا نام ہے اعلام المقیم اور رب العالمین جس کا معنی کیا ہے رب العالمین کی طرف سے سائن کرنے والوں کی خبریں فتوا یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تالا کی طرف سے سائن کر کے دے رہے ہیں موقع موقعین رب العالمین توقی کس کو کہتے ہیں معلوم نا آپ دیکھئے توقی سگنیچر کو بولتے عربی میں توقی اور موقع کا مطلب سائن کرنے والا سگنیچر کرنے والا موقعین ارب العالمی دین کس کا شریعت کس کی حلال و حرام کون کرنے والا آپ کہتے ہیں حلال ہے دم واجب ہے کر سکتے نکا ٹوٹ گیا جائز ہے نہیں دیکھ سکتے تھوڑا استعمال کر سکتے سمجھ رہے نا یہ مثال ہیں آپ سمجھ سمجھ یہ کیا ہے اللہ کے دین میں اللہ کا دین ہے نا آپ سنگ کر کے دن ہے ابن ورحمت اللہ نے کتاب لکھا ہے اور اس کتاب کو پڑھیے مفتی فتوا کے, کے, کے بارے میں یہ پوری کتاب, کتاب میں جو لکھا ہے مفتی کے صفات کیا ہونا چاہیے فتوہ کیسے دینا چاہیے یہ کتاب میں لکھا ہے تو اس کا مطلب فتوا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سائن کر کے دینا ہے اتنی ہمت ہے بغیر علم کے کھڑیں گے صحابہ کے بارے میں ہے دو کھڑے رہتے ہیں ایک آدمی ایک ساتھ ہی وہ انتظار کرتے کہ میرا ساتھی جواب دے دے کہا ہے؟ یا شیخ کھڑے ہیں؟ ہاں جی. میرا حال کیا ہے میں طالب علم ہوں شیخ میرے ساتھ کھڑے ہیں ایک عالم دین ہے ہیں. دائیں ہیں جنہوں نے سفر کیا اپنے گھر سے جس کو رحلت و فی طلب علم کہتے ہیں منسلہ کا طریق فی علما پر عمل کیا اپنے گھر سے نکلے یا فلا اللہ نفرامن کل فرقہ تمائفہ نفر امن کل فرقہ نہ نکلنا سفر کرنا سفر کیے گھر سے قرآن کو سیکھا حدیث کو سیکھا قرآن سمجھا حدیث سمجھی اصول تفسیر کو پڑھا اصول حدیث کو پڑھا اصول الفق کو پڑھا فق کو پڑھا دین سمجھے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں میں نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا نہ اصول قرآن پڑھا نہ اصول تفسیر پڑھا نہ اصول حدیث میرے پاس ہے نہ جو ہے حدف اللہ کا فرق میرے پاس ہے اور میں جو ہے مسئلہ پوچھتے ہیں تو بچائیے کہ میں کہوں شیخ ہے یا ان سے پوچھے مجھ سے کیسے پوچھ رہے رہا میں جواب دے رہا ہوں بولو اور کر سکتے جاؤ <تصفح> شیخ علماء ہے تواز ہے ان کا میں تو کہہ رہا ہوں شیخ روکنا سب ایک منٹ کیا ہاں بولو کیا ہے مسئلہ دے رہا ایسے بولنا لکتا. آپ کیوں بول رہے بھائی ہو آر یو فتوا دے رہے ہولما ہے آپ کیسے اور یہی حال ہے آج بچہ بچہ پتوا دے رہا <تصفح> <تصفح> ہے بولوا حق پہ ہے تھوڑا حق پر ہے کیا معلوم تمہارا فتو دے رہا وہ لوگ حق پر ہیں خوارش کو حق پر ہے کہہ رہے ہیں آپ خروش کرنا نکلنا جائز ہے تلوار لے کے مار دینا اتنے بڑے فتوے نماز نہیں وہ ان کے پیچھے کافر ہیں وہ لوگ جنازہ بھی نہیں پڑھنا ان کی او جنازہ بھی نہیں پڑنا بڑے بڑے فتوے مشرک ہیں یہ لوگ کیا ہیں کافر ہیں یہ لوگ ان کے پیچھے نماز حلال نہیں ہے جائز نہیں فتوے فتو ہے فلاں نہیں وہ عالم صحیح نہیں ہے فتوا دے عالم کے بارے میں عالم کے بارے میں جاہد فتوا <laughs> دے رہا کرسی کیا ہے صاحب ریاض جیب میں پڑتے فتوا دے لگا لما او ہو ابھی میں لکھا اس میں دیکھا تو علماء پر تھرڈ وہی پوائنٹ اتنی ضرورت اتنی ہمت تمہاری معذرت کے دور کرو تمہیں ربوبیت کا فرق یہ نہیں معلوم کی تین قسمیں کہاں سے کیا دلیل ہے اس کی اگر کوئی تم سے پوچھ لیے کہ ربوبیت کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تم آ کر جو ہے فتویز پر حکم لگا رہو اتنی اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس خارج ایک فتنہ ہے نا ویسے ایک فتنہ ہے اس دور کے فتنوں میں سے کہ کیا کہتا ہے جرت کرنا فتوا دینے پر فتوا دینے پر جرت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ سے ڈریے میں اور آپ اللہ سے ڈرے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عما سے کسی نے سوال کیا تو وہ انہوں نے سر کو جھکا لیا سوچ رہے کسی نے کہا یاد کر رہے تھے مسئلے کا جواب تو کسی نے کہا کہ اے بن عمر رضی اللہ عنہ، اے آدمی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے جواب دیجیے عبد اللہ بن فرماتے ہیں ٹھہرو یاد کرنے دو ہمیں مسئلے کا علم ہوگا تو ہم جواب دیں گے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے جواب پر سوال نہیں کرے گا ہم جو جواب دے رہے ہیں نا کل قیامت کے دن اس پر بھی ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے جواب کہاں سے دیا ہے کس بیس پر دیا اللہ سے جاننا لیکن خوارش کا یہ طریقہ ہے یہ فتو دیتے ہیں علماء پر تہمت لگاتے ہیں جو تیسرا میں نے لکھا ہے جیالت کے بعد کا پوائنٹ دیکھے علماء پر تحمت کیوں علم روشنی ہے علماء پر تحمتی کیوں لگ آج بھی دیکھیے سعودی عرب کے پورے علماء بکے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک طالب علم جا کر کچھ بات بتا دیا منہج کی تو بولے ریال جب میں ڈالے ہوں گے ان کے بھی جاؤ حیدرآباد میں بول کے طالب علم کو بھی دے چھوڑے علماء تو اپنی جگہ یہ علماء پر تہمتیں لگاتے ہیں کیوں کیونکہ علماء سے مستفید ہوتی عوام علم سے فائدہ ہوا ہے نا ہمیشہ ابھی میں نے حدیث کرو علم سے کبھی خسارہ ہوا نقصان ہوا کبھی نہیں ہوا نہ ہوگا قیامت تک کیسے ہوگا بھائی علم سے نقصان علم صحیح کی بات کر رہے ہیں غلط علم کی بات نہیں کر رہے ہم جس کے پاس توحید کا علم ہو اس سے لوگوں کو شرک ملے گا جس کے پاس سنتوں کا علم ہے اس, اس سے لوگوں کو بداعت ملے گی جن کے پاس سلف کا منہج ہے ان, سے ان, کے پاس منحج ان کو منہج میں انحراف ملے گا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے لیکن چہل سے نقصان ہوتا ہے فاقد الشی لا دشائی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا آپ کو چاہل کیا دے گا آپ تو علماء سے فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو معلوم ہے کس کو جس پیپل ان کو معلوم ہے خواہش تو کیا کرنا پھر علماء سے فائدہ ہوتا ہے علماء بتائیں گے نا خروج نہیں کرنا یہ بغاوت ہے یہ نہیں کرنا یہ غلط منہج ہے یہ غلط عقیدہ ہے یہ غلط طریقہ ہے روکیں گے علماء تو پہلے کیا کرنا ٹارگٹ علماء کو بدنام کرنا ارے پیسے لے کے بولتے جی علما تنخواہ بکے ہوئے شہید بول رہے برے بری ایسے جزا کے لا خیر تصدیق کی اب آپ لوگ بولیں گے شیخ بیٹھے وہاں اب مجھے خوشی ہے کہ شیخ دوہرا سن رہے کہ میرے کلی کہا تھا شیخ کوئی بھی ہو تو بولیں میرے خوشی ہوتی ہے کہ عالم سن رہے ہیں آپ جزاک ناٹ گونگ یو دا اتورٹی اتارٹی از ہیئر ناٹ سین یور ہینڈس تو کیا دے بھائی ہما بولے علما کو بدنام کرنا ارے نو میں ایک بار بتاؤں ادھر عالم کے بارے میں نکال سکے اب علما علما ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے علما کو عوام کی نظر میں غلط ثابت کر دینا ٹھیک ہے ان پر توہمت لگانا یہ خواہش کا طریقہ رہا ہے اس سے کیا ہوگا عوام علماء سے ہٹ جائے گی ہٹے گی اب پکڑو ہٹ گئی نا وہاں سے روشنی سے دور ہو گئے روشنی سے دور ہو گئے اب بولا سنو یہ دیکھو پڑا ہے آدمی ہو دیکھو گناہ کر رہا ہے دیکھو شراب پیتا رہا دیکھو اس کے ہاتھ میں گلاس ہے شراب کا اس کو بادشاہ مانیں گے آپ نکالیں گے اس کو نکالتھ جو گروپ چلو نکال کے دیکھا نکال ہٹا بغاوت خروج ہٹ گیا نا دور ہو گیا جب یہ قریب رہے گا علماء سے ہم بولیں گے تو پورا شیخ ایک آدمی ایسی بات بول رہا تھا عالم کے قریب رہے گا نا شخیر شیخ سے پوچھے گا شیخ ایک آدمی نے کہا ہے کہ جو ہے وہ بادشاہ کو گالی دینا صحیح ہے بولا رائے کہہ دینا گالی حرام ہے جائز نہیں ہے روک دیں گے ان سے دور کرو پہلے سے دور کرو تو کیا ہوگا کیچ کر سکتے ہیں ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں جدھر چاہے کیونکہ عوام ہے ادھر لے جاؤ ادھر ادھر لے جاؤ ادھر ادھر لے جاؤ ادھر. ادھر, ادھر اور وہ بھی دینی اہمیت کے ساتھ دینی جذبے کے ساتھ دین کا نام لے کر شریعت کا نام لے کر چینجز لیٹس چینج دا ورلڈ لائف چینج کرو ورلڈ کو چینج کریں گے ہم وہ چینج کر سکتے پوری دنیا میں بند کرتے ہم خلافت لا رہے خلافت لا رہے اس طریقے سے کیا ہے عوام کو بھٹکا رہے عوام ہماری نوجوان جو ان میں تو اس میں آ رہا ہے اس میں بلکہ ان کی صفات میں یہ بھی ہے کہ یہ نوجوان ہوں گے زیادہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ علماء پر تحمت میں یہ پوائنٹ بتا رہا تھا علماء پر تحمتیں لگا کے کیا کرتے ہیں علماء سے دور کر دیتے ہیں کس کو عوام کو اور یہ بات یاد رکھیں کبھی علماء پر تہمت نہیں لگانی چاہیے تحمت ایک عام آدمی پر ایک عام آدمی پر لگانا حرام ہے یا حلال ہے اگر وہ عام نہیں ہے خاص آدمی ہے جیسے عالم ہے بڑی ہوگی نا بات قیمت حرام ہے قیمت کا مطلب نہیں نہیں کا معنی غیبت کو جو قرآن نے کہا بھائی مجھے بولنا دی غیبت کا مطلب گوشت کھانا مردار بھائی کا ہے نا کیا ہے وہ ہے نا تو ایک عام مسلمان کی غیبت کرنا اس کا مردار گوشت کھانا ہے اگر عالم کی غیبت کریں تو نے کہا کہ زہریلا گوشت کھا رہے ہیں آپ جی علماء نے کہا ہے کہ عالم کی غیبت یہ کیا ہے مردہ گوشت نہیں خالی زہر ملا ہوا مردہ گوشت کھا رہے ہیں آپ. یہ فرق ہے اسی لیے علماء کی عزت کرنا ہے نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا میں دو قول بتا دوں گا بس مطلب بہت ایسی ہوئے بات ہے ایک یہی ابن ماد رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آ گیا الحمد للہ یہی اپنے محاد رحمۃ اللہ کا ابھی بتا رہا ہوں علماء کے بارے میں نبی سسر حدیث میں فرمایا وہ میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ولم يعرف لعالمنا قدرہ ہمارے عالم کی قدر نہ کرے وہ میں سے نہیں ہے ان سے رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء العلماء ارحم من و فإنهم يحفظونهم من نار الدنيا یہ <الْآخرة> ابن محاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء امت کے لیے یا علماء امت پر ان کے والدین سے زیادہ رہن کرتے ہیں اس لیے کہ والدین اپنے بچوں کو دنیا کی آنکھ سے بچاتے ہیں دنیا کی تکلیف سے دور کرتے ہیں علماء عوام کو امت کو آخرت کی تکلیفوں سے دور کرتے ہیں کس کا رحم بڑھ گیا علماء کا یہ ہے اپنے ماں رحمۃ اللہ کا خورے کیوں وہ جو ہے ان کو دین بتاتے ہیں اپنے علم کی بیس پر جو ہے ان کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں جہنم کے راستوں سے دور کرتے ہیں تو کس کا رحم زیادہ ہو گیا یہ ماں جو ہے دنیا کی تکلیف سے بچاتی ہے اپنے بیٹے کو باپ جو ہے دنیا کی پریشانیوں سے بچاتا ہے لیکن علماء چاہتے ہیں کہ ہماری عوام ہمارے بھائی ہمارے برادر ہمارے اخوان ہماری بہنیں یہ جہنم کی آگ سے بچائیں تو کس کا رحم زیادہ ہو گیا کس کی محبت بڑھ گئی نہیں <تصفيق> سمجھ میں آیا والدین <تصفيق> سے بڑا کر دیا کے پریشان ہو گئے کیا <تصفيق> <تصفيق> علماء کے بارے میں اتنی بات تربیت ہے ہمارے ارے وہاں <تصفيق> ادھر اتولی مسجد کا ہوتا ہے ادھر مولانا ارے تو جا اٹھ کے مولانا کے پاس ان کو بلا وہ گھر پہ جو ہے سیلری بھیج دو تم آؤ سائن کرو بلاتا ہے بٹھاتا ہے <KNOW> یعنی ان کے ساتھ جو رویہ ہے علماء کے ساتھ ایک طرف اطراف ایک کہتے دونوں ہے غلو ہے کہیں غلو کیا ہے آپ کو معلوم ہے ہاں؟ جو اہل باطل ہے ان کے پاس اپنے علماء کو لے کر غلو ہے زیادہ ٹھیک ہے بہت سے زیادہ کہ چومنا فلاں فلاں مسئلے ان کے ان کے ساتھ جو رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے بہت زیادہ غلو اس میں کرتے اور یہاں کیا ہے مسئلہ اگنور جس کو ہم اردو میں پوچھ کے پھینکنا بولتے ہیں کیونکہ <laughs> آرے ہوں گے وہ پڑھا ہمارا بھی معلومات ہے بہت دین کے تمہارے پاس معلومات ہے اس کے پاس علم ہے اینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا علم معلومات علم اور معلومات سیم ہے آپ کے پاس معلوم ہے تھا آپ بک پڑھیں نا معلوم ہے علم نہیں ہے آپ کے پاس علم اور معلومات الگ ہیں جی ہاں الگ ہے تعلق علم حاصل کیا جاتا ہے معلومات جو ہے مل جاتا ہے کہیں سے بھی مل جائیں گی معلومات آپ علم علماء سے سیکھا جاتا ہے علم اور معلومات پہ فرق علم آپ کے پاس ہے صحیح معلومات آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے معلومات ہے معلومات کئی لوگوں کے پاس چلی تو علماء پر توہمت ان کا طریقہ کار رہا ہے کس کا خوارش کا سنت کو ترک کر کے قرآن پر اکتفا کرنا بعض خوارش کے بارے میں علما لکھا کہ یہ جو ہے سنتوں کو ترک کرتے تھے نہیں کہتے تھے صرف قرآن قرآن کافی ہمارے یہ اور آپ کو پتا ہے جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ قرآن زیادہ محتاج ہے سنت کے نہ کہ سنت زیادہ محتاج ہے کے جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا یہ ان کا طریقہ کار ہے اور آپ کو معلوم ہے جمعیت جماعت کی اہمیت اور جماعت سے مراد کیا ہے کل آگئی بات یہ بھی الحمدللہ حق والی جو جماعت ہے اس سے ہٹ کر یہ خواہش کا ایک منہج ہے جماعت سے علیحدگی ارے بھائی جماعت میں برائیاں ہیں فلاں ابھی تو جماعت میں برائیاں تو برائیاں ہیں تو کیا کریں گے آپ چھوڑ کے ایک نئی جماعت بنائیں گے اس کا ایک نیا نام سرکبادی تو یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے اس جماعت کے اندر جو برائیاں ہیں آپ اس کو دور کریں مسلمانوں کی جماعت میں برائیاں ہیں نا ٹھیک ہے توجہ میری طرف رکھیں آپ جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں نہ یہ کہ علیحدگی اختیار کریں اور حدیث میں موجود ہیں اللہ تبارک کو کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے جو حدیث ہے ہاں جماعت میں برکت ہوتی ہے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور جماعت سے با... فلزم جماعت المسلمین جماعت المسلمین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا جماعت المسلمین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، الگ نہیں ہونا جماعت المسلمین کون ہے معلوم ہے آپ؟ وہ جماعت المسلم نہیں کہنا کے ساتھ رہنے گیا پائفہ منصورا فرق ناجیہ یہ ہے جماعت المسلمین طائفہ منصورہ ان کے ساتھ رہنے کا ہوں. یہ کیا کرتے رہتا ہے خواہش کو آج بھی موجودہ دور میں جو خارج ہے یہ جماعت سے ہٹ کر اختلافات پیدا کرنا جماعت میں الگ اپنے آپ کو اس سے الگ کرتے ہیں جمعیت سے جماعت, جماعت سے ٹھیک ہے چلیے کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کا قتل کرنا ان کی صفت ہے جیسا کہ جو نبی علیہ السلط اسلام نے کہ مسلمانوں کا اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں اور کافروں کو مشرکوں کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کافروں کو قتل کرنا ہے مسلمان کو قتل نہیں کرنا ہے. یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد حکمرانوں پر کفر کا فتوا لگانا حکمرانوں پر جی کفر کا فتوا لگانا کیوں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے حاکم ہے متعین ایک شخص ایک حاکم ہے ملک کا اس پر جو ہے کفر کا فتم لگا دے کہتے ہیں یہ کافر بادشاہ ہے ہم اس کی بادشاہت کو اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ یہ کافر ہے, یہ کافر ہے علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ تکفیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک عام ایک خاص ایک مطلب ایک متعین یہاں کچھ ضروری باتیں سنیے خوارش کا منحج کیا ہے تکفیر سلف کا منحج تکفیر نہیں ہے خوارش کا منحج ہے تفصیر بات قرار دینا تبدیل ٹھیک ہے یہ تکفیر جو ہے سر اس میں کیا کہتے ہیں وہ کافر متعین کفر متعین شخص پر کفر کا فتوا لگاتے ہیں جب ہم تحقیق کرتے ہیں کتاب و سنت کی تو معلوم ہوتا ہے جسے کہ میں نے کہا اہل علم نے فرق کیا ہے رسوس کی روشنی میں کیا کہ عام حکم لگانا خاص حکم لگانا جس کو مطلق مقیت کہا گیا ایک عام حکم ہے عام حکم دیکھیے تفصیلات میں نہیں جاتے میں جو آپ کو چاہیے وہ میں دور دے رہا ہوں کر رہی ہے ایک لمبی بحث ہے ایک لمبا مسئلہ ہے لیکن جو وی نیڈ جس کو ہماری ضرورت جس کی ہمیں ضرورت ہے اب وہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک ہے مطلق حکم لگانا جیسے میں یہ کہوں آپ کہیں فلا عمل کرنے والا کافر ہے فلاں عمل کرنے والا مشرق ہے جیسے مندا غیر اللہ بہ مشرق جس نے غیر اللہ کے نام پر دبا کیا وہ مشرک ہے جس نے غیر اللہ کا طواف کیا وہ مشرک ہے من دعا غیر اللہ بہو مشرق جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا وہ مشرک ہے یہ کیا ہو گیا عام حکم یہ خاص ہے جس نے یہ کام کیا وہ مشرک ہے ٹھیک ہے ممبر پہ خطیب نے یہ بات کہی مدرس کے طلبا کے سامنے یہ بات کہی آپ نے اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات کہی جائز کیونکہ یہ صحیح ہے یہ کیا ہے صحیح ہے چلیے ایک ہوتا ہے مقید متعین شخص فلان بن فلان اگر اس سے یہ کام ہو رہا ہے کیا کام شرک کا کام ہے کیا اس کو ہم مشرک بول سکتے ہیں جیسے ہمارے پڑوس میں کوئی بھائی رہتے ہیں جن کا نام فاروق بھائی فاروخ بھائی جو ہے شرکیہ اعمال میں ملوث ہیں کیا ہم فاروق بھائی کو کہہ سکتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ مشرک ہیں بھائی نہیں بولنا پڑتا اس کو نکالنا پڑتا فاروق آپ مشرک ہیں بول سکتے ہیں نہیں کیوں شک اسلام میں سوال نہیں کر رہا سوال کر کے جواب میں خود دے رہا ہوں اٹریکشن کے لیے سوال ٹھیک ہے یہ بھی سوال جواب کا ایک طریقہ اچھا نہیں بھی سوشل کیا تمہیں پتا ہے غیبت کیا ہے تمہیں پتا ہے مفلس کون ہوگا سوال کرتے تھے سوال احماد کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کا کی حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر کیا رکھا ہے ایسے سوال کرتا تو علماء نے لکھا اس کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات تاکہ توجہ سامنے والے کی توجہ کو حاصل کرنا تاکہ اس کو دین کی بات بتانا ہے آگے اسی لیے نبی صلی سلوم نے جو ہے سوالات کیے چلی تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو سلف نے اپنایا ہے اور علماء نے اس کو ذکر کیا ہے اس کی دلیشلام نے کتاب میں دیتے ہیں ویسے تو ہے آئے وغیرہ ٹھیک ہے اس کی دلیل دیتے ہیں کس کی کہ یہ جو فرق ہے مطلق اور مقید کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سمجھنے کے لیے ایک مثال کافی ہے نبی علیہ السلط اسلام نے فرمایا اللہ شارب الخمر اللہ کی لانت ہو شراب پینے والے پر اللہ کی لانت ہو شراب, شراب لانت کس کو کہتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے شراب پی یہ نبی صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے صحابہ کو معلوم تھی معلوم تھی واقعہ ہے ایک مرتبہ ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی نبی سسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اس کو نبی علیہ السلام اسلام نے اس پر حید نافذ کی کہا کہ کوڑے مارو اس کو شراب پینے والے کو کوڑے مارے جاتے ہیں نا کون مارے گئے گاؤں والے پکڑ گئے مارے گئے وہ بھی مسئلہ ہے اب یہ مسئلے بہت ہیں اس لیے یہ خواہش وغیرہ ہم لائیں گے ریولیوشن لائیں گے ہم حکومت لائیں گے خلافت لائیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں نافذ ہو وہ بھی ایک مسئلہ ہے ان کا اس کو عمر امر بل مارو نے ان کے, کے باپ سے انہوں نے ذکر کیا اس کو بہرحال چلیے اس طرح کم ٹو دا پوائنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رہا. حد نافذ کی چھوڑ دیے اس کے بعد کھوڑے مار دیے چھوڑ دیے چلا گیا پھر پی کیا ہے پھر بھی آ پھر اس پر کھوڑے نافذ کے تو ایک یا دو یا تین مرتبہ اس سے ہوا لایا گیا اس کو بار بار لایا جاتا تھا چھوڑا جاتا تھا حد نافذ کا کوڑے مارنے کے باوجود بھی وہ سدھرتا نہیں تھا پھر پیتا تھا پھر لایا جاتا تھا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کی لانت ہو اس پر کیا کیا اللہ کی لانت ہو کتنی مرتبہ لایا جا رہا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ہوا نبی علیہ السلات السلام نے فرمایا لا تعالی ہو تم لانت مت بھیجو اس پر تو یہ حضب اللہ اور رسول یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا فقہ دیکھیے کہتے ہیں کہ اس صحابی نے جو اس شراب پینے والے پر لانت بھیجی کس بیس پر بھیجی حدیث معلوم تھی لعن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانت ہو شراب شرابی پر اللہ کی لانت ہو شرابی پر حدیث معلوم تھی عام ہے یا خاص ہے یہ حدیث جو بھی شراب پی اس پر اللہ کی لانت یہ نبی صلیم کی حدیث تھی ان کو معلوم تھی اب یہ آدمی کو لایا گیا تو نبی علیہ السلط اسلام کے سامنے انہوں نے اس متعین ایک پرٹیکولر ایک خاص آدمی پر گیا اللہ کی لانت ہو اس پر کتنی مرتبہ اس کو لایا جا رہا ہے پھر بھی وہ شراب کو نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لالت بھیجی نے خود لانت بھیجی ہے شرابی پر اور یہاں جو ہے شرابی کو روک رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ بھائی یہ خاص ہے اور یہاں ایک چیز روک رہی ہے اور وہ ہے يحب اللہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دونوں میں فرق کیا جائے گا کس میں مطلق میں اور مقید میں شخص میت شخص کے لیے جو کفر کا فتوا دینا ہے اس کے لیے کچھ شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں جو یہاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی پانچ شرطیں کتنی پانچ شرطیں علماء نے آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں پیش کی ہیں کسی پرٹیکولر شخص پر کفر کا فتوا لگانے کے لیے یہ پوائنٹ کہاں سے نکل رہا ہے حاکم پرٹیکولر ہے نا خوارش کا منج کیا ہے حاکم پر کفر کا فتوا لگاتے ہیں حاکم پر کفر کا فتوا لگاتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کا جو عقیدہ ہم نے بتایا بڑا گناہ کرنے والے پر کفر کا فتوا لگاتے ہیں تو کیا کفر ایسے ہوتا ہے وہی شخص کی پر کفر کا فتوا لگانے کی شرطیں پہلے اس سے پہلے شرطوں سے پہلے یہ کفر بولنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کفر کا فتوا ویری ڈینجر بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی کو کہا اے مشرق اے کافر اگر وہ مشرق اور کافر ہے تو ٹھیک ورنہ فتوا اس پہ آئے گا رجاک کیا ہے حکم اس پر لوٹ جائے گا وہ اس پر حکم لگا رہا ہے کہ اے مشرق اے کافر کہہ رہا ہے اگر وہ اللہ کی نظر میں مشرق ہے تو ٹھیک اگر وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے تو ٹھیک ورنہ بولنے والا کافر یا مشرک ہو جائے گا لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پھر آپ دیکھیں جنہوں نے صفات میں کی ان کو دلائل کے روشنی میں سمجھایا کہ یہ غلط ہے یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو چھوڑ دو سمجھایا, سمجھایا, سمجھایا, سمجھایا نہیں سمجھے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنے آپ پر کفر کا فتوا لگا لیتا ہوں میں تمہیں کافر نہیں جی اٹس ناٹ جو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کو کافر کا یہ منہج تکفیر خطرناک بنا دے یہ خبرش کا منہج ہے ہمارے پاس کیسے آ یہ اور وہ بھی اہل الحدیث میں سلفیوں میں یہ چیز آ جائے امپوزبل کیونکہ سلفی کس کو کہتے ہیں کل پڑے جس کا منحج سلف کا منحج اور سلف کا منہج ہی نہیں ہے تکفیر تو پھر سلفی تکفیر کیسے کر رہا اس کا مطلب دیر از پرابلم کیا پرابلم ہے اس کی تربیت نہیں کی گئی اس کو دین سمجھایا نہیں گیا اس کو شرک بتا دیا گیا ہے لیکن وہ آدمی کب ہوتا ہے یہ نہیں بتا دیا گیا اس کو بتا دیا گیا کہ جس اس کو جس اس کو یہ شرک ہے یہ شرک ہے تقریر شرک اچھی چیز ہے شرک کی مزیمت مزہ آتا ہے شرک پر تقریر کرنے سے صحیح ہے لیکن بھائی منحش بھی دو وہ کون دے گا خلا دیں گے آ کے ارے شرک تو بتا دیے شرک کی کر دی آپ نے لیکن مشرک کب ہوتا ہے وہ بھی بتا دو کہیں ایسا لوگ جا کے تکفیری مر کا شکار ہو جائے اور گاؤں میں بستی میں جا جا کے سب پر کفر کے پتوے لگانا شروع کر دے تم کافر پھر کیسے سنو شرک ہے یہ کر رہے ہیں کافر ابا سنو تقریر ابا کو تقریر سنا رہا خود کی تقریب شرک کی مصیبت یا کیا شرک کے نقصانات سنا رہا ہے سنا سنے پورے اببا. اس کے باوجود بھی جو ہے جاتے جا کے جو ہے وسیلہ مانگتے ہیں کا وسیلا دیتے ہیں بچہ اچھا سننے کے باوجود بھی ہے خلاص ہمارے ابا کافر ہے ہمیں ہمارے ابا کافر ہے ہمارے ابا مشرق ختم دینی نہیں اہمیت خوارش کے یہ تھا جذبہ جو غلو میں نے شدت لکھا میں کہے. کہیں لکھا ہوں دیکھیے آپ پڑھے ہوں گے مذاکرہ میں ان کے اندر جو ہے شدت تھی غلو تھا تو یہ کیا رہا ابا خلاص اب ابا کی اب ابا سے خلاص تعلقات ختم ہو یا اب یا ابتھی قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بار بار یہ لفظ ملتا ہے یا ابتھی یا ابتھی اے ابا جان اے ابا جان یہ ابا کو نکال دیا میرے ابا ہی نہیں ہے کیونکہ میں مسلمانوں کافر وہ دعوت دے, دعوت دے رہے دعوت دے رہے دعوت دے رہے سمجھا رہے سمجھا رہے سمجھا رہے, سمجھا رہے ہیں یہ ہی نہیں یہ نکال دیا اپنے باپ کو اور جب موت ہو گئی جنازہ نہیں پڑتا ہے باپ کی مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر دفنایا جا رہا ہے بچا ہو نہیں میں پہلے بولتا تھا نہیں ہمارے ابا کافر ہے مشرک ہے یہ منہج ملا اس کو میرا سوال ہے میرے بھائیو پلیز میرے کو اللہ رونا آتا مطلب کون دی ہے منہج کہیں میں نے آپ نے تو نہیں دے دی دیا اس کو کیونکہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے آپ سے پوچھے گا کہ اس کو یہ منہج تقویر کا کس نے دیا آپ خود بھی دیتے ہیں نا اللہ سے ڈریے منہج مت دیجیے تکفیر کا لوگوں کو سلف کا منہج دیجیے لوگوں کو عوام ہیں جدھر آپ لے جائیں گے آپ خطیب ہیں آپ آئیڈیل ہیں ان کے لیے ان کو نہیں پتا آپ فارغ ہیں یا نہیں ہیں ان کو نہیں پتا آپ نے کس جامعہ سے تعلیم حاصل کی ہے یا دعوی سینٹر کے علماء سے یہ آپ کی تفصیلات نہیں جانتے ہو لیکن یہ مطلب کہ یہ ممبر ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ہمیں کچھ باتیں دن کی بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ عالم ہے اور صحیح ہے علم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا خود میں دیتے بڑی خوش میں نے کہا میں کئی کئی جگہ بولا ہوں یہ بات میں نے خود کہا مجھے سب سے زیادہ مملکہ میں جو ہے پسند آتا ہے اس کے بعد یہ جبیل کیوں کیونکہ وہاں جو ہے علم کی پیاس ہے علم کی تڑپ ہے لوگ علم حاصل کرتے ہیں علماء کی صحبت میں رہتے ہیں اور اس علم کو پھیلاتے ہیں خود دیتے ہیں جا کر کمپنیز میں جا کے خود دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہاں اس بات سے لوگوں کو منہج دیجیے سلف کا آپ کے خود کامیاب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے خطبے سے تکفیر کا منہج ان کے پاس آ جائے آپ پر بولیے ان عوام کا مستویٰ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان کو منہج دیجئے ان کا مستویٰ کیا ہے یہ نہیں کہ علمی ایسی باتیں جو ان کے سر کے اوپر سے جائیں ان کے مستویٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو ایک اسلف کا منہج دے دیجئے انشاءاللہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بات کی کہ سلف کا منہج دیا جائے اور تقسیمی منحج پھیل رہا ہے لوگوں کے درمیان نوجوانوں میں بالخصوص کیونکہ نوجوان میں جذبہ ہوتا ہے گرم خون بولتے نا وہ گرم خون وہ گرم خون کیا کر رہا ہے سلفیت سے نکال رہا ہے اس کو اس کے ماں باپ وہ گھرانہ سلفی ہے لیکن اس کی تربیت نہیں کی جا رہی ہے اللہ ملوانی رحمۃ اللہ, اللہ رحم ومائے اب تصبیہ و تربیاں اب تسبیہ و تربیا پہلے تصفیہ کرو غلط عقیدے غلط منہج کو نکالو صحیح منہج صحیح ہو دو اور تربیت کرو اس پر پھر نکالو اور بتاؤ ایک چیز نکالنا ہے. ایک آدمی کے دماغ میں جو ہے غلط چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ہٹاؤ پھر اس کو صحیح کرو تسکی اور تربیت کیا تربیا نہیں کیا آپ نے شرک کو ہٹا دیا ایک انسان سے خلاص وہ آپ شرک سے تباہ کر لیا ہے اب اس کو بتاؤ ایک منحج بتاؤ جس منہج پر ہے. رحمت اللہ اس منہج پر ہے شروع تل تک جو ذکر کیا ہے شیخ السلامیمیا رحمت اللہ علی کی کتابوں دیگر علماء کتاب سے پانچ شرطیں ہیں معین شخص پر کفر کا پتوا لگانے کے لیے اس میں پہلی شرط ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کفر ہو پینکسی اس بات کا یقین ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کفر ہے اگر یقین نہیں ہے گمان ہے تو اس گمان کی بنیاد پر ہم اس پر فتوا اس پر حکم نہیں لگا سکتا ہے یہ پہلی شرط ہے کیا شرط ہے کہ یقین ہو کہ وہ جس امر میں واقع ہے جو کام کر رہا ہے وہ کیا ہے کفر ہے خکا یقین چلیے دوسری چیز وہ شخص مکلف ہو آکل والے ہو بچہ ہے نا بالغ ہاں؟ یا بشنون پاگل ہے تو اس پر کفر کا فتوا لگائیں گے یہ چیزیں روکتی ہیں وہ شخص جو ہے جس پر فتوا لگایا جا رہا ہے یا جس پر حکم لگایا جاتا ہے وہ شخص کون ہو مکلف غیر مکلف لو مکلف سمجھتے ہیں یعنی عاقل بالغ ہو شروع ہو اس کے اندر تیسری چیز مختار مرید ان غیرا مکرا وہ شخص جو ہے جو کفر کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے کر رہا ہے زبردستی سے نہیں کر رہا ہے کیا مطلب یعنی ایک ہوتا مختار ایک ہوتا ہے مکرہ مختار مطلب اپنے اختیار سے کر رہا ہے اس کی چوائس صحیح اس نے چوائس کیا ہے کفر کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے مکرہ کس کو کہتے ہیں زبردستی تو زبردستی اگر کوئی کفر کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ من اکریحا وکلب ہو مطمئن نمبل اس سے پہلے جو آئے ہے شروع سے کہ اس میں یہ ہے جس نے کفر کیا سوائے اس کے جس کو کفر پر زبردستی کیا گیا ہے اور اس کا دل اطمینان اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو اللہ من اکریحا وکلب ہو مطمئن نمبل سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مکرہ ہو جس کو مکرہ مکرا ہے مطلب زبردستی اس سے کفر کروایا جا رہا ہے تو وہ شخص جو ہے کافر اپنی زبردستی سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس وہ خود کر نہیں آ رہا کروایا جا رہا ہے زبردستی تلوار کے نوک پر یا زور سے زبردستی سے یہ آیت ہے اور ہریشی بھی دلیل ہے اس کی اس میں سے ایک حدیث ہے ایک صحابی جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کافروں نے پکڑا مشرقی نے پکڑا ہمارے بھی نیا جن کو جو ہے پکڑا پکڑ کے کہا کہ نبی سسم کو برا بلا کہو کیا کہو نبی سسم کو برا بلا کہو ورنہ ہم چھوڑیں گے نا تمہیں مار دیں گے تو انہوں نے کیا کیا اپنی جان بچانے کے لیے زبردستی ان کی خواہش پر عمل کیا وہاں سے نکلے پریشان ایمان تھا نا دل میں پریشان پریشان نبی سسم کے پھدور آئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے میرے ساتھ معاملہ ہو گیا اور اللہ کی قسم میں آپ سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں میرا ایمان ہے آپ پر لیکن مجھ سے زبردستی ان لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ آپ کو برا بلا کہوں تو جان چھوڑیں گے ورنہ میری جان نہیں چھوڑ رہے تھے وہ تو نبی نے کیا فرمایا دوبارہ اگر وہ پکڑے تو دوبارہ وہی وہ کہہ دینا جو تم کہہ کیا ہے مکرا ہے وہ تو مکرا پر فتوا نہیں لگ سکتا کبر کا کیونکہ وہ زبردستی اس سے کبر کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے وہ جو حدیث میں نے لا تانو بتایا نا شرابی کے بارے میں جب لانت بھیجنے سے منع کیا گیا ہے متعین شخص پر تو کفر ممبابی اولا ہے وہ تو بدرجہ اولا ہے جب لانت اس سے کم والی چیز ہے نا کفر تو اس سے زیادہ ہے تو جب لانت بھیجنے سے متعین شخص پر روکا گیا ہے منع ہے الا یہ کہ شرطیں ہوں تو کفر اس سے بڑھ کر ہے نا لانت سے اس کو بھی ذہن میں وہاں وہ جملہ نکل گیا میرے سے تو یہ کتنی شرطیں ہو گئی تین شرط چوتھی شرطت قائم کرنا اس پر اس کو بتانا دلیلوں سے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو شرکیہ کام ہے یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اسلام سے خارج کرنے والا کام ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے فلا فلاں بھوری دلائل کے ساتھ اس کو سمجھانا کہ اس کا عمل شرکیہ عمل ہے اس کا عمل کبری عمل ہے اور یہاں بھی تفصیل اور نے بیان فرمایا علم میں حجت قائم کرنا یہ اختلف من شخص الى شخص من منت کا الا کا یہ الگ الگ لوگ ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں نا اشخاص پڑھے لکھے بھی ہیں ان پڑھ بھی ہیں کسی کے الگ الگ لوگ لوگ الگ الگ قسم کے تو حجت قائم کرنے میں بھی اختلاف ہوتا ہے کسی پر جلدی حجت قائم ہو جاتی ہے کسی پر تاخیر سے ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں کیوں کیونکہ اشخاص مختلف ہیں اسی طریقے سے ان کا جو ماحول ہے وہ بھی مختلف ہے یہ شخص کس ماحول میں رہتا ہے یہ شخص کس ماحول میں رہتا ہے اس اعتبار سے بھی عجتب قائم کرنے میں کیا ہوگا فرق ہوگا ایک آدمی سعودیا میں بلاج توحید میں رہتا ہے مثال اس کی. جہاں جو ہے ہر جگہ توحید ہے شرک نہیں ہے ماحول ہی نہیں ہے شرک کا اب آدمی شرکا عمل کر رہا ہے یہاں پر ایسے ماحول میں جہاں توحید ہے ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے آل اللہ کہتے ہیں اللہ آخر ہے شرک نہیں ہے یہاں پہ تو وہاں وہ جو ہے شرک عمل کر رہا ہے اور ایک وہ انسان ہے دور جو ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں شرک ہی شرک ہے شرک سنایا جاتا ہے شرک بولا جاتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ جس کو کہتے ہیں شرک کیا جاتا ہے اوپر سے نیچے تک سب کرتا ہے شرک شرکیا ماحول میں اس کی زندگی گزر رہی ہے ایک آدمی توہید کے ماحول میں ہے تو اس پر حجر جلدی قائم ہوگی اور اللہ نے کہا اس پر تاخیر سو تو, تو یہاں کیوں کیونکہ ماحول کا اختلاف تو اس میں اپنی جگہ تفصیل ہے کامت خجام چلیے پانچویں چیز موانے دور کرنا رکاوٹ کفر کا پتوا لگانے سے جس سے جہالت ہے نہیں معلوم تھا اس کو بھول کر اس نے وہ کام کر دیا غلطی سے اس نے کفر کا کام کر دیا یہ موانے ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ تو نہیں ہے اس کے اندر کہیں کیونکہ موانے اتفاق میں دیکھیے ہریش صحیح ہریش آپ کا معلوم ہے نبی علیہ السلط اسلام نے ایک شخص کا ذکر کیا جس کا جانور گم گیا تھا سہرا میں ڈیزرٹ میں وہ پریشان ہو گیا کہ میرا جانور گم گیا اس کے بعد کیا ہوا اس کا جانور اس کو نظر آیا خوش ہو گیا دیکھا کیا ہوا خوش ہو, خوش ہو گیا خوش ہو کر اس نے کیا کہا وانا رب اے اللہ تو میرا بندہ میں پھر رب نبی سسلو نے فرمایا اخطا من شدت الفرا ہے خوشی کی شدت نے خوشی کی شدت میں اس نے غلطی کر دی اس کو بولنا کیا تھا وہ خوشی میں کیونکہ جانور چلا گیا اس میں اس کا سامان لدا ہوا تھا تو اس کو سمجھ میں آ کہ اب تو سہارا میرا جانور نہیں ہے کھانا پینا نہیں میں تو مر جاؤں گا بھوک پیاس سے اب جب زندگی کی کرن اس کو نظر آئی اس کا جانور اس کے پاس آ گیا خوش ہو گیا کہ چلو اب تو میں زندہ رہ سکتا ہوں کوئی کھانا پینا رہ سکتا وہ خوشی سے اس نے جملہ الٹا بول دیا اس کو کہنا تھا یہ کہ تو تیرا رب میں تیرا بندہ تو اللہ میرا کہ میرا سامان پہنچا دیا اس نے غلطی کیا کی اللہ کو اپنا بندہ بول دیا خود کو رب بول دیا اپنے آپ کو رب بولنا کفر ہے یا نہیں ہے کفر ایسے <سلام> کہتے فرعون نے کہا انا ربکم العلا اپ کا کیا عقیدہ ہے فرعون کے على فرعون اشد العذاب تاب سے پہلے النار یعرضون عليها غدا وعشیا ويوم تقوم الساعه ادخلوا على فرعون اشد العذاب یہ ہمارا عقیدہ ہے کے بارے میں تو وہ اپنے آپ کو رب بولا نہیں بولا بھول کر بولا جان بجھ کے بولا جان بجھ بھول کے بول دیا وہ غلطی سے بول دیا ارے نہیں مسا سلام میں وہ جو ہے غلطی سے بول دیا نہیں انٹینشنلی کیا بولتے جان بوجھ کر بولا لیکن یہاں اس نے جان بوجھ کر نہیں بولا یہ کون کہتے ہیں ہمیں محمد صلی شیاست خبر دی اخبار غلطی ہوئی نا اس سے کیا اس کی غلطی کی وجہ سے نائیں نا کفر بول دیے اللہ کو رب بول دیا خود کو بند آ آ اللہ کو بندہ بول دیا خود کو رب بول دیا آؤٹ خوارج نکال دیتے ہیں خوارج انہوں نے کیا کیا سلف نے کہا نہیں اس نے غلطی کی ہے تو یہ مانے تک سے کہ غلطی سے ایک آدمی کوئی کام کر بھول کر بھول کر کوئی کام کرتا ہے تو اس پر کفر کا فتوا ہے لگا ہے اور وہ حدیث بھی یاد رکھیے جو باپ نے اپنے بیٹے کو بچوں کو وصیت کی تھی آ, میں مر جاؤں تو مجھے تو موانے ہوتے ہیں کفر کے یہ مثال ہے اس بات کی کہ کفر کے موانے ہوتے اس کو دور کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہیں کوئی مانے تو نہیں ہے کفر کا یعنی کفر کافر بولنے سے اس کو کوئی چیز روک تو نہیں رہی ہے یہ پانچ شرتیں ہیں نمبر 1 کہ وہ فیل حقیقت میں یقینی طور پر ہمیں معلوم ہو کہ وہ کفر ہے نمبر دو, کہ وہ شخص جو ہے عاقل بالغ بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہے کفر کا نمبر تین اپنی مرضی سے کر رہا ہے زبردستی نہیں کیا جا رہا ہے اس سے نمبر چار حجت قائم ہو گئی ہے اس پر نمبر پانچ کوئی موانے نہیں ہے اب اس پر فتوا لگائیں گے کون پبلک ہاں یہاں بھی ہے مسئلہ ٹھیک ہے کون اب کہے گا راس پانچ شرطے میں پڑا تھا دھورے میں اب تم کا فرق <laughs> <laughs> پانچ شرطیں پڑھا تھا میں دورے میں اب تم کافر ہو گئے میں نے یار یہ پوائنٹس ہیں یہ پانچ تفصیل نہیں دیا میں کیونکہ موضوع تکفیر کا نہیں ہے خواہش کا منج جائے اور بھی چیزیں بات نہیں ہے پڑھنے کے لیے اس میں تفریح کا نا شخص الہ شخص وغیرہ جو خاصوں سے حجت قائم کرنا اچھا سب سے پہلی شرط کفر یعنی کون سے اقوال ہیں کون سے اعمال ہیں جو کفر کفریاں ہیں یعنی انسان جو ہے قول و عمل سے کافر کون سا ایسا قول ہے جو انسان کو کافر کر دیتا ہے کون سا ایسا عمل ہے جو انسان کو کافر کر دیتا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے علم علم اس کا ہونا ضروری ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ علم ہوگا اور بھی جو چار شرط اس کو ذہن میں رکھیا یہ سب ہو جائیں گی تو علماء کرام جو ہے پھر فتوا لگائیں گے ہمارا کام نہیں ہے وہ تو تھوڑی دیر پہلے بتایا نا فتوا کون دیں گے علما علما علما نے فتوا دیا وہ کافر ہے یہ جماعت کافروں کی جماعت ہے خلاص کی جماعت میں اور آپ فتوا نہیں دیں گے یہ ہماری ڈیوٹی ہماری ذمہ داری ہمارا کام نہیں ہے یہ کہ لوگوں کو اسلام سے خارج کر دے جاؤ تم تم بھی نکلو تم بھی نکلو تم بھی نکلوا غلط ہے یہ ہمارا منحجی نہیں ہے یہ ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے یہ ہمارا کام کرنے کا کام کیا ہے اسلام کی دعوت دینا توحید کی دعوت دینا توحید سمجھانا اسلام سمجھانا سنت سمجھانا طریقہ نبی وسلم سمجھانا عقیدہ سمجھانا منہت سمجھانا صرف کا یہ منائے میرے بھائی یہ غلط منا ہے ہمارا کام سمجھانا ہے لانا ہے نکالنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام لانا ہے آؤ دعوت سینٹر دعوت سینٹر سے نکالنا یہ طالب قابل ہے یہ نہیں ہے وہ لوگ جانتے ہم لے کے آئیں گے کا درس ہوتا ہے تو لائیے ہمارے پاس عقیدے کی کلاس چل رہی آئیے ہمارے پاس دورہ چل رہا آئیے پروگرام ہے تو لائیے اس کے بعد لوگوں کا یہ مثال سمجھنے کے لیے تھے اسلام میں گانا بہت آسان ہے ایک آدمی یقین سے کلمہ پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور بعض لوگ پڑھنے والوں کے بارے میں بھی اچھی باتیں کرتے ہیں بھائی سو گیا پڑھتے ہوئے میں سنا تم سن سنگے خراب کا لے رہے کپا بل بالمری وہ ہے نا کتی بند جھوٹا ہونے کے لیے تاکہ جو سنے وہ بولتا پھر جو سنے ہوتا خود لکھے لکھ کے دیتے سعودی عرب میں بادشاہ لکھ کے لوگوں میں ترجمہ کرتا ہوں بتاؤ لگی ہوئی کسی گورنمنٹ کے ادارے کی لوگوں میں دی ایسی چیزیں. کیا دی پرنٹ ہو کے یہ بولو گے تو یہی بولنا اور حالت یہ ہے یہاں رہنے والے بیس سال تیس سال سے وہ لوگ بھی نہیں سمجھتے تحقیق نہیں ہے اس پر پر ادھر سے ڈالے بٹھا لیجیے امن کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے نکال دینا بس چیزیں تو کان صاف ہو جاتا چلیے تو کیا ہوا ایسی سنی ہوئی چیزیں ہیں یہ بھی کونسی کون سی چیز رہا تھا یہ پان پوائنٹ کہاں سے آ گیا تخیر کیا چیز جی جی سب تو گمان کی وجہ سے ہم کفر نہیں کریں گے یقین, یقین سے ثابت ہو گیا ایک آدمی نے کلما پڑا ہے وہاں سے لگے بات کتنا بھروسے سورہ معلوم ہو گیا ایک آدمی کلمہ پڑا ہمارے سامنے نہیں وہ ہو سکتا وہ پیسوں کے پڑا ہوگا ارے بھائی ہل شکاختہ کلوا پڑے نا یہ مت ایک آدمی نے اسلام کو ایمان کو ظاہر کیا اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا اس کا دل اللہ عالم ان نہ ہم کیسے اندر حکم لگا رہے ہیں نہیں نئے سواست تقریر کر رہے ہوں گے آپ ارے اندر حکم لگا دیا وہ اندر جو آپ کو معلوم ہی نہیں دل کو دیکھے کبھی سامنے والے کے دل کو دیکھے کبھی نہیں دی دیکھے جو دکھ رہا ہو اس پر بولو اندر کی بات کیسے اس کی غزل ضروری ہے اس کی غزل سب کے ساتھ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر کا قبضہ پھر وہ عالم ہے کوئی اچھا عدم. ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے کہتے مسلمان اسلام کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اب اس کے بعد یہ یقین ہو گیا نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا یقین ہو گیا اب وہ کوئی ایسا یقینی امر کرے جس سے وہ ایمان سے خارج ہو کیونکہ قاعدہ کہتا ہے شریع قاعدہ ہے ماسمت ابھی یقین لاطف لَا یقین کہ جو یقین سے ثابت ہو جائے وہ یقین ہی سے ختم ہوتا ہے یہ ایک فرعی قاعدہ ہے جو ایک بیسک قاعدے کے تحت علماء ہمارا ذکر کیا قواعد خطیہ میں سے جو پانچ بڑے بڑے قائدے ہیں اس میں سے ایک بڑا قاعدہ کیا القین اللہ یزول کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا آپ نے وزو کیا یقین ہے ہو, یقین ہے. ہو سکتا وضو ٹوٹ گیا میرا نہیں کر سکتے وضو پھر اس شک کی بنیاد پر آپ نے مغرب میں وزو کیا اس وضو سے ایشانی نماز پڑھیں گے آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وزو کیا اب اس کے بعد آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے شک پارے ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے کی نماز سے پہلے شک ہے اب ایک یقین ایک شک ہے کس پر عمل ہوگا جب جب جب جب. یقین. یہ شک جو ہے اس یقین سے ختم ہی ہوگا اسی طریقے سے ایک, ایک, کسی کا ایمان کسی کا اسلام یقینی عمر ہے اب شک کی بنیاد پر اس کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے ہیں یہاں خواہش کا عالم دیکھیے بادشاہوں کو جو کفر کا فتوا دیتے شکوق کی بنیاد پر سے. گمانحم و گمان ہے بس ان کا کہ وہ ان سے ملا ہوا ہے وہ ایسے کر رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے یہ عمل جبکہ یہ صحیح نہیں تو یہ پانچ شرطیں ہیں جو اہل ان شروط التکفیر المعین میں ذکر کی ہیں واضح ہیں انشاءاللہ شاء چلیے اس کے بعد ماضی اور حاضر میں خوارش کے فرقے پانچواں باب پانچواں باب ماضی اور حاضر میں خوارش کے رکے ماضی میں کون خواہش تھے پانچواں باغ ہے ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> کے ایسے دیکھے بہت ماضی اور حال کی خوارش سنیے ماضی میں خوارش تھے خواہش شروع ہوا ماضی میں ٹھیک ہے ان کے بدل چیسکے حضرت علی ان کے دور میں ہم نے جو بتایا تھا آپ کو پس منظر ٹھیک ہے تو ماضی میں خوارش کے نام میں نے ذکر کر دیا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہروری نجداد مارکا محکمہ ابادیا عباد, یہ نام ہیں ان کے اس کے علاوہ بھی بعض اور نام بھی ذکر گئے. یہ مشہور ان کے نام ہیں یہ فرقوں کے نام ہے کس کے میں نے جو ہے خو... بتایا آج صبح آپ کو خوارش کے آج یا کل بتایا تھا خوارش کے جو آ... منہج عقیدہ کا نقصان ہے اس کے نقصانات میں سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوا فرقوں میں بٹ گئے تو یہ فرقے دیکھیے سب خوارش ہی ہے خ... خوارش ہے ہی یہ سب ٹھیک ہے حروری اور اس کی اب وہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نام کیوں پڑا ان کا کب پڑا کس وجہ سے پڑا یہ تاریخی واقعات ہیں. ٹھیک ہے تاریخی واقعات پا... اس کی ہمیں زیادہ ضرورت اس وقت نہیں ہے ہروری نجداد پرانے نام ہیں ان کے نام ڈفرنٹ ہے منہج وہی ہے سب کا عقیدہ وہی ہے اور بیسیکلی دو عقیدے بیسیکلی جو دو عقیدے ہیں. کیا کہ مرتقبل بڑے گناہوں کو بڑے گناہوں کی وجہ سے کفر کا فتوا لگانا جو منہج تکفی ہے یہ اور حاکم میں وقت کے خلاف ظالم حاکم میں ظالم ہاکی میں وقت کے خلاف بغاوت کرنا یا اس کو جائز سمجھنا یہ دو بنیادی چیزیں یہ سب میں پائی جاتی ہیں تو ہروری ہیں نجداد ہے ہے, ہے سب کے اپنے نام ہے ہے یہ پرانے نام ہے دور حاضر میں خوارص سے متاثر کر کے جی عمان میں ہے عبادیہ عبادی فرقہ ہے آج بھی ہے دور حاضر میں خوارص سے متاثر کر کے یعنی خوارش کے عقیدہ اور خوارش کے منحص سے جو تاثر لیے جو ان کے اندر بھی وہ عقیدے وہ مناہج پائے جاتے ہیں وہ کون سے کرکے ہیں سب سے بڑا فرقہ روافت اور میں نے بریکٹ میں کوشش کے بتاؤں کہ یہ کہاں رہتے ہیں آپ کے علم کے لیے یہ تقریباً تمام ممالک میں ہیں یہ لوگ کون روافت آپ تفصیل پڑھ رہے ہیں رافضیت پہ ہی پڑھ رہے ہیں نا وہ تفصیل دورے میں آج بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ساری چیزیں کون تو ان کے اندر ان کے منہج آپ سب سنیں گے عقیدہ یہ خوارش کے عقیدے خوارش کا منحج ان کے اندر پایا جاتا ہے یہ بھی انتہائی خطرناک قسم کا فرقہ ہے جو اہل سنت کا دشمن ہے سلف کا سلف صالح سلفیوں کا یہیس کا دشمن ہے یہ ان کو شیعہ بھی کہتے ہیں اصل جو ہے صحیح مانا ان کا رافضی ہے ان کو انہوں نے انکار کیا ان تعلق تمام ممالک میں الگ الگ ناموں سے معلوم ہے کئی نام ہیں اس کے بھی ٹھیک ہے جیسے احتناشر اس کو ہم نے الگ بھی ذکر کیا ہے وہاں لیکن وہ رافیز سے نکلے ہوئی شیز ہے اور بھی ان کے زیدیا ہے پتا نہیں کئی نام ہیں ان کے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ, الگ. اسماعیلیہ ہے ٹھیک ہے اب پڑھ رہے ہیں نا وہ ان کا موضوع ہے مکاتح کہاں تصے ملتا دروس ٹھیک ہے آگا خانی بہرے سب نکلے ہوئے ہیں سب چھوٹے چھوٹے یہ بڑا ہے نا پیدا پرابلم ہاں فرقہ بھی ہے سیا میں پایا جاتا ہے جو جن کے اندر جو ہے یہی عقائد ہیں سب خوارش کے ٹھیک ہے چلیے یہ بھی تمام ممالک میں اتنا آشریا کافی پھیلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کا خطرناک فرقہ ہے ان کے اندر بھی خوارش کے ہوتے ہیں جماعت المسلمین ان ہندو پاک میں آ گیا آ گیا اب اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے اور جماعت ہے خوارش کے عقیدے اور منہج پائے جاتے ہیں چیک کیجیے ان کی دلیلیں دیکھیے دیکھیے ان کی دعوت دیکھیے آپ اب اس کا حال دیکھیے آپ یہ بھی پھیل رہے ہیں انڈیا پا, پاکستان پھیل رہا بہت زیادہ جماعت المسلم کوئی نام ہے ان کا جماعت المسلم مسعود احمد بیس شاید انہوں نے اس کو بجت اپنی ایک جماعت ہے پوری یہ خوارش کا خواہش سے متاثر کرتا ہے خطرناک ان کی دعوت پھیل رہی ہے پھر خصوص سلفیوں کو کرتے ہیں ٹارگیٹ بناتے ہیں ان کو جو ہے دعوت دیتے چھوڑتے نہیں ہیں آٹو والا مجھے دعوت دے رہا میں اپنے گھر سے نکلا مراد نگر سے باغ جانے کے لیے آٹو میں چمت المسلمین والا بیٹھا تعارف ہوا اس کو معلوم ہوا کہ میں طالب علم ہوں شروع کر دیا دعوت دینا آئے تک دعوت دے رہا میں سمجھا رہا ہوں نہیں نہیں میری بات سنیے آپ سنیے دلیل دے رہا آیت پڑا دلت پڑا حجی سن یہ ہے چمت ہم لوگ حق پر ہیں ہم چنجس لائیں گے فلاں, فلاں. بڑے بڑے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اب حالت دیکھنی پوچھ کر تعارف کے بعد جو ہے جو یہ کام کر رہا ہوں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں جماعت المسلم یہ خواہش سے متاثر فرقہ ہے جن میں جو نیری شام اور لبنان میں لکھا ہے شام اور لبنان شام کا جو ہے نا مسئلہ یہ وہی ہے نسری یہ بھی خوا خوارش سے متاثر فرقہ ہے ان کے اندر خوارش کے عقائد اور منہج پائے جاتے ہیں القاعدہ ٹھیک ہے دائش. دائش اے کیا ہوا انگلش میں ایسی آئی ایس آئی ایس خوارج علما کے فتح شب الحسن ابا یہ شاید کیا ہے داعش خطرناک ہیں جو اس موجودہ دور میں اور لوگوں یہ خوارج ہے موجودہ دور کے خوارج علماء نے کہا ہے یہ آج کے علماء کبار علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ موجودہ دور کے خوارج ہیں اور ان کا نقصان جو خارجیوں کا نقصان نے تو تو یہ تو نقصان پہنچائیں گے چھوڑیں گے کیا کیا لیکن یہی ہے یہ ہے ہے یہ یہ ہے فتنہ فتنہ ہے اور یاد رکھیے میں نے بتایا تھا شکل جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو وہ اچھی شکل میں شروع ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فتنہ ہے خوبصورت کپڑے پہن کر آتا ہے فتنہ آم کو اردو میں سمجھنے کے لیے کپڑے کے اندر کتنا بڑا شیٹان چھپا ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا آم لوگوں کو علم سے اس کا پہچان حسن رحمۃ اللہ علیہ دیگر سرب نے کہا جب فتنہ شروع ہوتا ہے, اذا کیا ہے وہ؟ فتنہ جب فتنہ کا آغاز ہوتا ہے تو اہل علم پہچان لیتے ہیں اس کو. اور جب فتنہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے تو جاہل اس کو پہچان لیتے ہیں. تو شروع شروع میں جب یہ شروع ہوئے تھے نا پہلا جمعے کا خطبہ داعش کا اس کا شروع ہوا پبلک جو ہے اور اب آہستہ آہستہ عرصہ ہو گیا نا فتنا کام کر رہا ہے جو لپیٹ میں آ رہا کے اب ان کو سمجھ میں آ رہی ہے غلط ہے یہ فتنہ تھا پلمانے نے بتانا شروع کر دیا بعد میں آنکھیں کھل رہی لوگوں کی شروع میں کیوں چلے گئے اور میں نے ایک آیت پڑی تھی کل اللہ شیخ نے لکھی تھی آیت بہت اہم ہے جب خبر آتی ہے یہ بھی خبر آئی نا آپ کہاں میں ہیں داعش کی خبر آئی آئی ایس آئی اے کی خبر آئی آپ کے پاس کہ ایک آدمی جو ہے خلیفہ بن گیا جس نے دعویٰ کیا کہ ایم دا خلیفہ اور تقریر جمعے کے خود میں کہہ رہا ہے میں اس کا اہل نہیں رکھتا ہوں عربی میں خود بہ اس کا پہلا خود بہ جمعے کا میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں خلیفہ بنوں لیکن مجھ سے میرے ان کندھوں پر یہ ذمہ داری خلافت کی ڈال دی گئی ہے ابا کس نے ڈالی عربی میں پورا خطبہ میں پہلا سنا اس کا کا یوٹیوب پہ ابھی بھی ہے مار کے دیکھیے کندھوں پر میرے کمزور کندھوں پر میں اس کا اہل تو نہیں ہوں لیکن مجھے خلیفہ چن لیا گیا ہے لہذا میری مدد کیجیے ہم کام کو آگے بڑھائیں گے پتہ نہیں کیا دو تین باتیں کیا جس میں کوئی ایسی بات اس نے نہیں کی جو کھلی غلط ہو یہ تو ہوتا ہے لینا ہے لوگ اب وہ ہاتھ بھی جو ہے ہمارے پاس بھی مسئلہ ہے اللہ اکبر ارے سلفی ہے ڈال دیے اس پہ حکم ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے ہاتھ ہو. یہ بھی تربیت ہے شیر اگر ہندوستان پاکستان میں بتاتے عوام کو خالی سینے پہ ہاتھ باندھنے سے سلفی ہو جاتا نہیں ہوتا کئی لوگ بنتے سینے پہ ہاتھ خوارش بھی بنتے سینے پہ ہاتھ نہیں بنتے تھے وہ کہاں ہاتھ بنتے تھے لوگ? ہر پہ کے زمانے میں ہاتھ کہاں باندھتے تھے بھائی بندے اچھا بنتے نہیں تھے چلیے تو ہاتھ سینے پر باندھنے والا کیا سلفی ہو جاتا ہے سلفی کپڑے پڑھے نا سل... ہم سلفی اتباق صرف سینے پر ہاتھ ہمارے پاس کیا سینے پر ہاتھ باندھ دیا سلفی دوسرے بھی باندھتے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے باندھتے لیکن ہاں یہ دے. یہ سنسی صاحب لیکن اس کا عقیدہ سلب کا عقیدہ نہیں ہے اس کا منحج سلب کا منہج نہیں ہے نماز اس کی سلب کے طریقے پر ہو رہی ہے صرف نماز کی وجہ سے اس, کو, اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے کمپلیٹ ہونا ضروری ہے صرف تھوڑے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ایک چیز سے ایک مسئلے پر عمل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اب ان لوگوں کو دیکھیے یہ جو ٹی وی پہ بتائی گئی ان کی نماز وغیرہ میڈیا کے ذریعے ٹھیک ہے خطبہ بتا دیا گیا تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ بالکل ہمارے ہمارا آدمی ہے ہماری پارٹی کا ہے صحیح آدمی ہے سیلفی آدمی اس کو سیلفی سمجھتے ہیں برحق سمجھتے ہیں اس کے پاس جانا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی خواہش اپنے دلوں میں رکھتے ہیں از بلا مزالک علماء نے کیا کہا جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی با الشیطان موجودہ دور کے مدینہ کے علماء نے کہا کہ شیطان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی ہے یہ علماء کیا قول ہے جو میں نقل کر رہا ہوں آپ نام سے جانبا. علماء علما نے یہ بات کہی ہے لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو عراق میں داعش ہے یہ جو ہے خوارش کا فرقہ ہے خوارش کا عقیدہ ان کا منہج ان کے اندر پایا جاتا ہے آپ دیکھیے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تحت ہی کیجیے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کو قتل. حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں کفر کا فتویٰ لگا, لگا رہے ہیں علماء پر تحمتیں لگا رہے ہیں یہ لوگ جو صفات آپ نے پڑھے ہیں یہ ساری داعش کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ کہاں سے پھر جو ہے مومن ہو گئے کہاں سے جو ہے یہ سلف کے عقیدے پر ہوگی بھائی ہر کس نہیں ہو سکتے چلیے ان لوگوں نے خبر دیکھیے ان کا حال دیکھیے علماء پر توہمت کہاں تک چلی گئی کہ ان لوگوں نے شخصال فوزان آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہے ماشاءاللہ جن کی بڑی کتابیں تصنیفات ہیں اور مفتی کو بھی یہاں کے ٹھیک ہے کپر کا فتوا ان لوگوں نے داعش والوں نے لگایا ہے اور کہا ہے کہ ان کی گردن حلال ہے خوارش یہ عقیدہ ان کا پتا علماء کو ٹارگیٹ بنانا نوزب اللہ تو اور کفر کے فتوے لگانا نوزب اللہ مثال ٹھیک ہے یہ چیز ان کے اندر ہے اسی طریقے سے وہ کو حرام نیشوریا میں ایک فرقہ ہے وہ کو حرام یہ لوگ کیا ہیں خوارش یہ بھی مسلمانوں کا خطر حد سے زیادہ کرتے ہیں کر رہے ہیں وہاں پر خون خرابے ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے خوارش سے متاثر فرقہ ہے نائجیریا میں پایا جاتا ہے اس کے بعد چھٹا بات خوارش کے دلائل کا جائزہ اور اس کا رد خوارش کے دلائل کیا باطل پر کوئی شخص ہو اس کی دلیل اس کے اس کے پاس دلائل ہوتی ہے یا نہیں صرف دلائل حق کے پاس ہوتے ہیں حق اہل حق کے پاس ہوتے ہیں تو اہل باطل کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں اہل باطل کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں لیکن ان کے دلائل باطل ہوتے ہیں کیا یت ہے نا قرآن کی یہ بغیر علم کتاب التوحید میں ہے وہ آیت کچھ پوچھو کتاب التوحید میں. ایک ایکت ہے جو میرے ذہن میں وقت نہیں آ رہی ہے جس آیت میں اللہ تبار کا لفظ ہے اعلیٰ علم اعلی علم ایکت ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ بعد میں آپ کو حافظ سے پوچھ کر ذرا جو قوی حافظ ہے اس سے کہ اعلیٰ علم ایک ہے لفظ. ائت میں جس کی تفصیر میں علماء نے لکھا کہ غلط علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور جس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اہل باطل کے پاس بھی علم تھا یا ہوتا ہے علم لیکن وہ علم مفسد ہوتا ہے بار ہوتا ہے نقصان دینے والا صحیح علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو ظاہر باتیں خواہش ہیں باطل فرقہ ہے سے مشرقین تھے اہل مکہ کے ان کے پاس بھی ان کی اپنی گھسی پٹی دلیلیں تھیں ٹھیک ہے جس سے اپنے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ ٹھیک ہے کہیں وہ آئے تھے اعلی علم و اضلله الله على علم یہ ہے yeah. واضلله الله على علم اس کی تشریح میں لکھا ہے ٹھیک علم سے گمراہ ہو گیا وہ علم گمراہ... غلط علم اس کے پاس تھا تو دشمنوں کے پاس بھی جو ہے یا اہل باطل کے پاس بھی جو ہے علم غلط علم ہوتا ہے ایسے خوارج کے پاس بھی جو ہے دلائل ہے جس کا تجزیہ کیا گیا جس پر جو ہے رد و المان تفصیل سے کیا ہے میں نے جب تیاری کی میں نے دیکھا تو اتنے لمبے مسائل ہیں اس کے ایک ایک قوائن کو ایک کس کے خواہش کے جیسے ایمان کی تعریف میں انہوں نے گڑبڑ کی اس کا رد علمان تفصیل سے کیا ہے ٹھیک ہے ایمان کو جو انہوں نے کہا کہ یہ الگ نہیں ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے یا تو رہتی ہے یا تو پوری چلی جاتی ہے اس میں درجات نہیں ہیں اور زیادتی اور نقصان کے قائل نہیں ہے یہ تو اس کا زبردست کتاب اس میں ان کی اپنی دلیلیں ہیں کچھ ٹھیک ہے ان کی دلیلوں کو جو ہے رد کیا وہ جو ہے نصوص کا ظاہر لیتے ہیں جو کہ کا طریقہ کہ نصوص جو ہے ظاہر لیتے ہیں یا آیتوں میں جو رحکم اس کو ترک کر کے وہ تشاب کو لیتے ہیں جو جو ہے ان کی غلط اور باطل دلیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے دلائل ہیں متشابہ آیات جیسے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے یہاں متشابہ آیات کے پیچھے دوڑنا ٹھیک ہے متشابہ یہ ایک بدائت ہے ٹھیک ہے اور <تصفيق> نہیں یہ نہیں کوئی اور ہے شکایت میں بتاؤں گا کتاب التوحید توحید کے درشن نہیں اس میں اعلیٰ علم علم لفظ ہے وہ بہت پہلے کئی سال ہے کتاب التوحید یا کشف و شباد ہے ذہن میں اس میں جو ہے اس میں لکھے واعد میں بخیر بتاؤں گا پوائنٹ سے ہٹنا چاہے ہم لوگ اس کو میں بتاؤں گا واعد کو انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو ان شاء جو ہے شیخ کے ذریعے آپ تک پہنچا دی جائے گی واعد یہ قرآن کی تعویلیں کرنا قرآن کی آیات کی تعویلیں کرنا اس کا استدلال غلط لینا اور صحابہ کی جو قہم سلف ہے اس کو ترک کرنا یہ ان کی دلیل ہوتی ہے مطلب قرآن کا ظاہری معنیٰ لیتے ہیں جیسے آپ ان حکم آپ سنیں کہ ایک ظاہری معنی اس کا مطلب کچھ اور ہے اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں یہ ان کی دلیلیں ہوتی ہے کہ ظاہر نص پر عمل کرتے ہیں ظاہری پر ٹھیک ہے اور کافروں سے متعلق جو آئے نازل ہوتی ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں یہ بھی بہت خطرناک دلیل ہوتی ہے اور آج بھی اہل باطل کا یہ طریقہ ہے خوارش کے جیسے یہ خوارش کی دلیل کیا ہوتی ہے جو مشرقین کے بارے میں کفار فا اللہ کامل کا فرون یہ لوگ ان مشرقوں نجس ٹھیک ہے یہ جو آئے تھے نا یہ فٹ کرتے ہیں مسلمانوں پر جو مسلمان گناہ کرتے ہیں ان پر وہ آئے تھے فٹ کرتے ہیں ان پر, ان پر کفر کا فتوا مشرق ہونے کا فتوا لگاتے ہیں جو منہج تختیر ہے جو اس کو تھوڑی دیر پہلے بتا دیا گیا تو یہ کیا ہے ان کی دلیل کیا ہے وہ آئے تھے بھائی آئے کس زمنے میں آئی ہیں آئے تھیں کن کے بارے میں آئی ہیں وہ آئے مسلمانوں پر کیسے فٹ کر رہے ہیں کافر کے بارے میں ایک آیت آئی ہے اللہ نے جس کو کافر کہا اس کے کفر میں ہم شک کریں گے بات یہاں ایمان والے کی ہو رہی ہے آپ کافر کی بات ایمان والے پر کیسے فٹ کر رہے ہیں وہ تو جو ہے اصل ایمان اس کے پاس نہیں تھا جس کو اللہ نے کافر کہا ہم مشرق کہا قرآن میں ٹھیک ہے ہم ان کے کفر اور شرک میں کوئی شک نہیں کریں گے جن کو اللہ اور اس کے رسول میں کافر یاد اشرکہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اہل ایمان کی ہو رہی ہے جو گنا کر رہے ہیں میں زندگی بڑی ہوئی ہے ان پر کیسے کپر کا فتو آپ لگا رہے ہیں ان کو کیسے ملت اسلامیہ سے خارش کر رہے ہیں آپ کی دلیل ہی صحیح نہیں ہے ان کی دلیل کیا ہے وہ آئے ہیں جو اہل مکہ کے مشرقین کے سلسلے میں نازم ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے اگلا دیکھیں چوتھا مستحل اور مرتقب غیر مستحل میں فرق نہیں کرتے کیا مطلب ہے اس کا مطلب سنیے غور سے ایک ہوتا ہے کہ کسی کام کو حلال سمجھنے والا کسی کام کو حلال سمجھنے والا ایک ہوتا ہے کہ نہیں حرام ہی ہے لیکن اپنی خواہش پر عمل کرتے ہوئے نفسانی خواہش کا متبع یا شیطان کی بات میں دوستوں کی باتوں میں آ کر وہ غلط کام کر رہا ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے انہیں فرق نہیں کرتے ہیں پاون اللہ یا حکم اللہ فلاح کو یہ مثال کے طور پر جس نے بھی حکم کیا اس نے اس کو حلال سمجھا اس حکم کو ایک مستحل کس کو کہتے ہیں نا کسی کام کو حلال سمجھو میں, میں نے کل مثال دی تھی شاید شراب پینے والا مثال تو ایک آدمی شراب پی رہا ہے حلال سمجھ کے پی رہا ہے دوسرا آدمی شراب کو حرام سمجھ کر پی رہا پینے میں دونوں شریک ہیں لیکن اعتقاد دونوں کا الگ الگ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حلال ہے دوسرے کا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں اللہ نے حرام کیا اس کو اچھا یہ حلال سمجھ کے پی رہا ہے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سمجھ رہا ہے وہ ظاہر کرے گا اپنے اعتقاد کو اپنے عقیدے کو اپنے اندر کو ظاہر کرے گا بھیا یہ شراب ہے دو آدمی پی رہے ہیں دونوں سے ایک آدمی کے پاس گئے بولے ارے شراب پی رہے ہو تم حرام کام کر رہا ہو وہ بول رہا کس نے کہا حرام حلال ہے جائز ہے پینا اب دلیل دیتا ہے کوئی بھی اور دوسرا آدمی اس کو کہہ رہے شراب کیوں پی رہو یہ حرام ہے مت پیو وہ کہہ رہا مجھے پتا ہے حرام ہے عادت ہے چھوڑ دوں گا ان توبہ کر لوں گا بول رہا جاؤ معلوم ہے حرام ہے جاؤ پیتے آپ والے جاؤ پہلے اپنے اندر دیکھو ایک انگلی ایسے کرے تو چار انگلیاں اپنے طرف بھی رہتے اب نا باتیں دونوں میں فرق ہے ہے یا یا نہیں رہتےگری سے ایک کیٹیگری میں رکھیں گے ہم ایک لائن میں مستحل الگ ہے مستحل کہتے ہیں حلال سمجھ کر کرنے والا کام تو ان دونوں میں فرق کیا جائے گا خوارش فرق نہیں کرتے سب ایک کر رہا نہیں کر رہا غلط کام ختم ان کے حسب کام تو حرام کر رہا نا. کام غلط کر رہا شراب پی رہا انہی پی رہا انہی پی, رہا. انہ بھی پی رہا. انہ بھی آؤٹ انہی آؤٹ انہ بھی کافر ہے انہی کافر ارے اس کو کیسے کافر بول رہے ہو یہ مستحیل تھوڑی ہے وہ تو گناہوں کی وجہ وہ اپنی خواہش کےجیسے پی رہا ہے اس سے پوچھو اس سے اس کا اعتقاد معلوم کرو تو وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تو اپ کیسے اس کو جو ہے خارش کر رہے اسلام سے یہ بہت اہم نکتا ہے اس کو گمراہ کر دیا علم پر گمراہ کر دیا ترجمہ ہاں دلائل ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی دلیل, ارے دلیل ہو تو دلیل صحیح ہونا چاہیے اہل باطل کے پاس دلیل ہوتی ہے یہود السرا کے پاس بھی اپنے کفر کی دلیلیں مشرقی نے مکہ کے پاس بھی دلیلیں ہوتی ہیں خوارش کے پاس بھی یہ دلیلیں دیکھیے آپ جب پڑھیں گے تو دلیلیں دیکھیے ہم سے आ, حضرت <laughs> علی رضی وطنبر, کا فتوہ, قرآن کی آیت کے روشنی میں لگا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے <laughs> ان رفوق اللہ جو ہے وہ دلیل بنا کر وہ کرتے ہیں کہ جو ہے آپ کافر ہو گئے نے جو ہے کو پسند کیا ہے جبکہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے اب دلیل دیے نہیں دیے وہ لوگ کیا ان کی دلیل صحیح ہے یہ باطل ہے چلیے نصوص کو غیر مراد طریقے پر جاری کرنا یعنی نصوص سے نصوص کا مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اللہ کی مراد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے اس کو نہ جانتے ہوئے غلط طریقے پر اس, ج... اس کا ج... اس اجرا کرنا ٹھیک ہے یہ بھی ان کے دلائل میں سے ہیں اور خصوصا قران و حدیث قران کی ایتیں واضح ایتیں ہیں حدیث اس کو نصوص کہتا ہیں نص یعنی کسی اہل اللہ ال بیت وحرم الربا یہ نص ہے تجارت کے حلال ہونے پر سود کے حرمت پر نص یعنی کوئی واضح بات قران کی آیت ہو کوئی کلیئر یا حدیث ہو اس کو نس کہتے ہے نص سے ثابت ہے یا نصوص اس کی جمع ہے اہل علم کا ان کا رد کیا درس شخرو الاسلام حضرت ایمیر رحمتہ اللہ علیہ محمد عبد الوهاب اللہ علیہ ایک مت میں سے ہے پہلے ایک متقدیم ان میں سے ہیں ایک متاثر میں سے ہیں، ٹھیک ہے ان لوگوں نے ان کا رود کیا جسے کہ میں نے کہا نا کہ آپ جب تفصیل سے پڑھیں گے تو ایک ایک پوائنٹ پر جسے انہوں نے شفاف کا انکار کیا امر بالمعروف کا جو ہے مطلب غلط بیان کیا قرآن کی آیتوں کی تعویلیں انہوں نے انہوں کی ٹھیک ہے یا اسی طریقے سے بڑے گناہ کرنے والے پر جو کفر کا فتوا لگایا ہاکم ظالم حاکم کے خلاف جو ہے بغاوت کو جائز سمجھا یہ جتنی ان کے دا... یہ منہج ہے ان کی جو دلیلیں ہیں ایک ایک دلیل کو توڑا ہے ولمان اہل علم نے اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے میں نے کہا ہر دلیل کو توڑا ہے دیکھو تمہاری یہ بات حدیث اس کے خلاف بلکہ خود آپ دیکھیں اسی واقعے کو جو واقع سفیم کے بعد جو ہے عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کتاب اور سنت کی روشنی میں ان کو سمجھایا تو تقریباً چار ہزار خارجی ہے انہوں نے توبہ کر لیتے کیا انہوں نے سمجھایا کیسے سمجھایا کہ جو ہے جیسے ایک چھوٹی سی مثال جو سمجھیں گے انہوں نے کہا کہ فم الم یحق اللہ تم کہتے ہو کہ حکم صرف اللہ کا چلنا چاہیے تم بتاؤ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ یہکم بہی دوا کیا ہے یہکم بھی جو ہے نہیں نہیں وہ نہیں دوسری یہ ہے اس کی جگہ آئے تھے یہ سب حکم امین بہت سارے آئے انہوں نے عبداللہ بن عباس نے ان کو بتائی اس میں سے یہ ایک آئے ہے اور یہ ہے اب یحکوم عادم بھی دوا عدلم دو عادل جو ہے حکم کریں گے فیصلہ کریں گے کہ جو ہے کیا چیز اس میں دینی چاہیے وہاں فدیے میں فدیے کا مسئلہ ہے وہ تو کہا کہ فدیے فدیا بڑا ہے یا مسلمانوں کا اختلاف بڑا ہے کہ جس میں جو ہے ہم نے دو, دو صحابہ کو جو ہے حکم جو عادل صحابہ ان کو حکم بنایا ہے سمجھایا عید سے تم کہہ رہے ہو کہ حکم صرف اللہ کا چلنا ہے اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہی دوا دو عادل تمہارے درمیان حکم کرے کہ فدیے میں کون سا جانور دینا چاہیے یہ مناسب ہے فدیے کے لیے یا نہیں ہے یہ مناسب جب جانور کو اختیار کرنے میں فدیے میں جانور کو دینے میں حکم کر سکتا ہے آدمی اللہ کہہ رہا ہے تو کیا دوسرے امور میں جو اس سے بڑھ کر ہے حکم نہیں کر سکتا ہے آدمی سمجھ رہے پوائنٹ؟ تو اس طریقے سے جو ہے رد کیا عبداللہ اور وہی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلف کے علماء نے جیسے شیخ الاسلام تیمیہ ہے دیگر علماء ہیں اور محمد البل رحمۃ اللہ انہوں نے جو ہے خوارش پر خوارش کا زبردست ان کے دلائل کا رد کیا ہے ایک ایک دلیل کو پکڑ پکڑ کے اس کا رد کیا ہے تیسری فصل خوارش پر اہل علم کا حکم یہ بھی بہت اہم ہے بھئی کیا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا ان کا پرابلم ان کے مسئلے کس پوائنٹ انکم یا حکم بھی ہی دوا عدل یحکم حکوم بھی ہی دوا عدل عبد اللہ بن عباس رضول جب گئے خوارش کے پاس جنہوں نے حضرت علی پر خرش کیا تھا اور ان کو نوزب اللہ کافر گردانا تھا تو انہوں نے دلیل کیا دی تھی کہ حکم صرف اللہ کا چلنا ہے تو عبداللہ بن عباس انہوں نے سمجھایا کہ تم کہتے ہو کہ حکم صرف اللہ کا چلنا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کہہ رہا ہے کہ تم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ حکم کریں گے فیصلہ کریں گے آت حکم آت فیصلہ حالت احرام میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فدیے میں کون سا جانور دینا ہے یہ حکم ہی دوا عادل تم میں سے دو اچھے نیک پابند مسلمان حکم کریں گے تو جب جانور کے لیے فدیے کے لیے حکم کیا جا سکتا ہے تو اگر دو مسلمانوں کی جماعت میں کوئی بڑا اختلاف ہو جائے تو کیا دو صحابہ حکم نہیں کر سکتے ہیں دلیل یہ دلیل ہے بن باس کی اور یہ سمجھ گئے وہ لوگ ان کو پھر آ کیا افہیم تو پوچھا ان سے سمجھ میں آ گئی انہوں نے کہا کہ نام ٹھیک ہے رجوع ہو گئے سوریہ معاہدہ وہ جو ابھی ہم نے بتائی سوریہ یہ دلیل ہے حکم ہو سکتا ہے حکم انسان کر سکتا ہے فیصلے کر سکتا ہے چلیے خوارش پر اہل علم کا حکم چونکہ خوارش مختلف فرقے ہیں اس لیے حکم بھی مختلف ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوارش ایک گمراہ مفسد اور بدایتی فرقہ ہے عمومی فتوی سے اہل علم نے گروز کیا ہے خوارش کے فرقوں کے درمیان عقائد اور مناحج اور آرام اختلاف ہے اس لیے حکم بھی مختلف ہوگا جمہور علماء یعنی اکثر جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے نزدیک خوارش کافر نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے جمہور علماء کے نزدیک خوارش خاک. ان کو یہ کہا گیا کہ یہ گمراہ پھرتا ہے ان سے نقصان ہوا ہے لیکن کفر کا پکوا جمہور علماء نے نہیں دیا ہے یہ خلاصہ ہے بس اس کے بعد ساتواں اور اہم باب ہے جو مجھے سمجھانا ہے آپ کو ویری امپورٹینٹ جو آپ کو یہاں سے لے کر جانا ہے ان جی جی جی جو حدیث ہے کہ یہ حکومت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی تو خواہ کے فرصے کے پڑھنے سے یہ بھی پتا چلا کہ الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے بارے میں کہا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کافر مرتد ہوں گے ان میں سے ان کے ان کے اعمال کے حساب سے وہ جہنم میں جائیں گے اور اگر ایمان ہے کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بخش پر ہے پھر کے رکڑے نہیں ہوں کوئی جی. <تنقل> بات نہیں مسئلہ یہ بہت اہم ہے دیکھیے اب تک کیا کیا پڑے یہ بہت امپورٹنٹ اس کو لے کے جائیے آپ جانے سے پہلے یہی اصل ہے ہم کو لینا کیا ہے سمجھ گئے سلب کمرش کیا ہے کس کو کہتے ہیں اور سلف صالحین کی دلیلیں کیسی ہوتی تھیں اصطلاح کا طریقہ کار کیا تھا ان کا ٹھیک ہے اور سلف کے منہج کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد گمراہ فرقے اس کی پیشنگوئی اور ان میں خوارش ایک بڑا فرقہ گمراہ پھر خوارش سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہاں خوارش کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اور خوارش اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے ٹھیک ہے خوارش کے آ, نکلنے کے اسباب کیا رہے خوارش کیوں آئے دنیا میں ان کا آغاز کب ہوا ان کی صفات کیا ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا منحج کیا ہے بنیادی باتیں ان کے عقیدے کی کیا ہیں ان کی دلیلیں کیا ہیں تکفیر ان کا ایک منہج ہے تو تکفیر کے بارے میں کیا باتیں ہیں خاص اور عام کی باتیں شرطیں ٹھیک ہے یہ سب ختم ہو گیا ٹھیک ہے اور ابھی آخر میں کیا پڑھے تھے خوارش کے فرقے ماضی میں حال میں یعنی ماضی میں کون سے کون سے جیسے حروری نجداد مارکا یہ بھی پڑھ لیے اور موجودہ دور میں جو ہے کیا کیا ہیں وہ بھی پڑھ لیے اس کے اسی طریقے سے جو موجودہ دور میں خوارش کے خوارش کا منہج پایا جاتا ہے ہم نے ذکر کیا ہے نا نام کچھ لیا کچھ نام لے کر ہم نے بتایا کہ یہ سارے فرقے ایسے ہیں جن کے جن کے ادھر خواہش ہے اس کے علاوہ بھی ہیں خالد نہیں ہے نہیں, نہیں نہیں فرقے جو موجودہ دور میں ہیں جو متاثر ہیں کس سے اور ان میں کچھ اور بھی ہیں جو میں نے لکھا ہے بتایا یہی یہ نہیں کافی خلف اتنے اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ سب صحیح ہیں سلفی ہیں نہیں یہ میں نے چند کا ذکر کیا اس کے علاوہ بھی آتے ہیں جیسے ہاں اخوان جی جماعت اسلامی ان کے اندر بھی خوارش کا منج پایا جاتا ہے ذہن میں رکھیے تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ آخری چیپٹر جس کو میں بار بار کل سے کہہ رہا ہوں کہ منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ یہ نچوڑ ہے کیونکہ یہ سب جو ہوا یہ فتنے اتنے جو بھی ہوئے نا ان کی خواہش کے اس کا اساس کیا تھا کہ منکر ہٹ جائے بادشاہ کہ اندر منکر ہے ہٹ جائے آدمی بڑا گناہ نہ کرے کیوں بڑا گناہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا وہ ان کا ان کا منحج ہے نا تو یہ سب ہٹ جائے تو ٹھیک ہے بھائی منکر ہٹانا ہے منکر کو باقی رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ شریعت کے مقاصد میں سے یہی ہے کہ معروف ہو اور منکر نہ ہو بھلائی کریں لوگ برائی نہ کریں نیکی کا کام کیا جائے گناہ کا کام نہیں کیا جائے سمجھ میں آ رہا ہے اس کی کئی تم خیر اور اگر ہم نے منقرات کو دور نہیں کیا تو منقرات کو دور کرنے کے جیسے ان کی بھی دلیلیں وہ منکرات کو دور کرنے کا کہا گیا شریعت میں نبی وسلم کی حریشیں ہیں نبی وسلم نے فرمایا کہ جب منقرات عام ہو جائیں گے ادا قطر الخبت جب برائیاں منکرات عام ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب بھی عام ہو جائے کوئی بچے گا نہیں نبی وسلم نے کشتی کی مثال دی تھی یاد ہے نا حدیث میں ایک اوپر کا دور نیچے کا دور نیچے والوں نے کیا کیا سراغ شروع کر دیا پانی لینے کے لیے اوپر والے جانتے ہیں کہ یہ سراخ کر رہے ہیں کشتی میں اگر اوپر والوں نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا غرقو جمیعہ سب ڈوب جائیں گے اور اگر ان لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑا جس کو منکر کو روکنا کہتے ہیں نجو جمیعہ سب کیا ہوں گے نجات پائیں گے تو اسی کئی روایتیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منکرات کو روکو منکر کو روکو برائیوں کو ہٹاؤ ورنہ اللہ کا اصاب آ جائے گا بارشیں بند ہو جائیں گی اللہ کے عذاب میں سارے لوگ شامل ہو جائیں گے हा? عوام اور خواص یہ سب حدیثیں ہیں یا نہیں ہے تو پھر منکرات دور کرنا اسی منکرا اسی منکر کو دور کرنے کے ان منکرات کو دور کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا خوارش نے اور لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کیا دیکھو یہ منکر ہے نہیں ہے خودیوں سے ملا ہوا ہے یہ آدمی یہ ہے. یہ خودیوں سے ملا ہوا ہے کافروں سے مدد لیتا ہے نا کے ساتھ مدد لیتا ہے تو اس طریقے سے جذبہ پیدا کرتے ہیں تو آدمی جو ہے جو آدمی کیونکہ ایمان والا منکر کو پسند نہیں کرتا ہے طور پر دیکھیے اور جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی نفرت ہوگی منکر سے منکر سے نفرت بڑے گناہوں سے نفرت خیر اسلامی طرز حیات سے نفرت ہوگی نہیں ہوگی انسان کے اندر اس کا مس یوز کرتے ہیں وہ لوگ خوارج غلط استعمال اس کو کرتے ہیں تو اب ہٹانا کیا ہے خروج کے ذریعے منکرات کو ہٹا دینا بغاوت ہوگی تو منکر ہٹ جائے گا نہیں منکر ضرور ہٹاؤ منکر کو باقی نہ رکھو ہٹاؤ لیکن ہٹانے کا طریقہ کیا ہے سنیے منکرات کو ہٹانے کا طریقہ میں نے جو چیزیں لکھی انکار, انکار من کر کے مراتب صحیح مسلم اور دیگر صحیح احادیث ہے ہاتھ سے انکار ہے نا حدیث سنے ہے نا وہ جانتے ہیں حدیث سوال سے انکار ہے نا من رام را ان کو بھاشا عربی میں بھی یاد ہے حدیث من رام را ان کو من کرن پر یوگئی روح دے پہ استط مراطب ٹھیک تینوں مراتب کی وضاحت جو میں نے لکھی ہے ہاتھ سے انکار وہ کریں گے جو اس کی استطاعت رکھتے جیسے حاکم پولیس وغیرہ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے انکار بلیت ہونا چیئے. آپ کے گھر میں مثال اس کی ایک ملک ہے جس ملک میں جو ہے ایک برائی دیکھی جا رہی ہے تو جو اصحاب السلطہ ہیں جو پاور والے ہیں جن کو پاور دیا گیا ہے شاہ کی طرف سے وہ لوگ روکیں گے جیسے پولیس ہے ہیا ہے اب دیکھیں سعودی عرب میں کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کو پکڑتے ہیں پتہ چلا کوئی جادو کر رہا ہے جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں پتہ چلا کوئی مخدرات کر رہا ہے مخدرات کو پھیلا رہا ہے نشاور چیزوں کو کیا بولتے سنی ڈرگس ڈرگس کو پھیلا رہا ہے چھوڑیں گے اس کو یہ منکر ہے نہیں ہے ڈرگس پھیلانا اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں کون روکتے ہیں جو اس سے تھا अच्छा आपका घर है आपका बच्चा जो है सिगरेट लेके मुंह में रखने जा रहा है घर में क्यों सिगरेट है वो भी हौसला है बड़े पिए तो बच्चे भी पीते हैं वो हाथ से जो है क्या कर रहा है सिगरेट लेके जा रहा है हाथ से रोक सकते हैं बीवी के पास कोई मुनकर आपने देखा बच्चों में मुनकर देखा आप अपना पावर यूज कर सकते हैं वहां या नहीं कर सकते नहीं। तो कीजिए अरे करो भाई आपका छोटा भाई मुनकर कर रहा है क्या कर रहे हैं आप पढ़ो मैं कर रहा हूं गुड सिंह रो क्या باپ نے اپنے بیٹے میں دیکھا ماں نے اپنی بچیوں میں دیکھی منکر دیکھا تو وہ روکے گی نہیں روکے گی روکے گی اگر آپ نہیں کر سکتے تو جیسے مارکیٹ میں منکر دکھ رہا ہے ہاتھ سے جا کے روکیں گے آپ آپ کا ہاتھ توڑ دیں گے لوگ کون ہے بھائی تم چلو او کرتے ہم ارے سگریٹ کیسے پی رہے ہم جا کے پکڑ کے ہاتھ سے روک رہے آپ شروع سگریٹ سے روکتے ہیں کون تم کہاں سے پکڑ کے بوڑھ کے مارنا شروع کر دیتے آپ اس کے دوست پینا اب روکیں گے مسئلہ ارے وہ پینا اچھا تھا اتنی بڑی لڑائی سے منہ پھوڑ دیے کیس ہو گیا کانگے کچھ چلے گئے مسئلہ میں عام اردو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ کو باہر کیا کرنا پھر زبان سے اپنی زبان سے روکے گا نبی علیہ مَا بَالُوا مِن يفعلون کیا ہو گیا ہے لوگوں کو وہ ایسی, ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کیا انداز ہے ہو ایک آدمی کرتا نبی السلم جو ہے وہ عمومی طور پر اس کو بتانے سمجھاتے تا. تو ہم منکر کو زبان سے روکیں گے جو اس کی استدار رکھتے جس خطیب ہے ٹھیک ہے یا جو ہے امام ہے یا مدرس ہے یا ٹھیک ہے پرنسپل ہے وغیرہ جو استداب رکھتا ہے فیلم یستطاع ہے نا جو ہاتھ سے نہیں کر سکتے وہ زبان سے روکیں اور علماء نے لکھا ہے اس میں تفصیل میں اگر زبان سے کر ہٹ سکتا ہے تو ہاتھ کا استعمال لیا جائے گا علماء نے لکھا ہے یہ میں نے کیا رہا ہوں میں نقل کرتا ہوں نا نیا دین بھی نہیں ہے نئی باتیں بھی نہیں ہیں دین پرانا اسلام باتیں بھی وہی ہیں جو قران و حدیث کے روشنی میں اہل علم نے لکھی تو جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے گا جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک منکر زبان سے ختم ہو رہا ہے تو آپ زبان کا استعمال کیجئے ہاتھ کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے اس کے پیچھے بھی حکمت ہے اگر دو بھی کام نہیں کر سکتے آپ کیا مطلب نہ ہاتھ سے روک سکتے نہ زبان سے تیسرا کام تو پکا کر سکتے دل سے اس کو برا سمجھیے نفرت کیجئے اس عمل سے کیوں کیونکہ وہ اللہ کو ناپسند ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کو کبھر اور ایسان پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ بولے آج آپ دل سے اس کو برا جی یہ کمزوری بات چلیے ہاتھ سے انکار وہ کریں گے جو اس کی ستاد رکھتے ہیں جیسے حاکم پولیس وغیرہ زبان سے انکار اہل علم علماء خطباء اور عیمہ کریں گے دل سے انکار ہر غیرت مند مومن کرے گا ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد پوائنٹ سنیے اگر منکر کو دور کرنے سے بڑا منکر لازم آئے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا سمجھ نہ کیا؟ ایک منکر ہے منکر سمجھ رہے ہیں برائی ہے اگر ایک برائی میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں اگر میں اس برا... برائی کو دور کروں گا اچھا یہ اس سے پہلے اس پوائنٹ کو بتانے سے پہلے ایک اہم سوال ہے آپ کیا آپ سب کو معلوم ہے انشاءاللہ شریعت نے کیوں حکم دیا تامور بل مارو پیو تنہوں نہ منکر کو ہٹانے کا حکم کیوں گیا سوال آسان ہے دماغ ادھر ادھر مت دوڑائیے آپ ویری سمپل آنسر ہے اس کا بہت آسان جواب اس کا بلکہ سوال میں ہی جواب ہے منکر کو دور کرنے کا حکم شریعت میں دیا ہے کیوں تاکہ نہیں برائی سے روکنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے تاکہ برائی ختم ہو برائی ختم ہو نہیں ایک سوال نہیں اچھائی تو اچھائی کا حکم دیا گیا ہے بر... ایک آدمی برا کام کر رہا ہے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو روکو وہ الگ الگ تفصیل ہے اس کی ہاتھ ہے. کیوں تاکہ وہ اضالا ہو جائے اس کا پوائنٹ بھائی مجھے برائی سے روکنے کے لیے کہا گیا آپ کو مجھ کو سب کو کہ ہم برائی دیکھیں تو اس کو روکیں کیوں تاکہ برائی برائی نہیں ہونا نا برائی سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے برائیاں ہونے لگیں روکیے اگر میں ایسا طریقہ اپنا آ رہا ہوں جس سے رکے گا نہیں بڑھے گا تو करो میں پھر وہ راستہ سوائنٹ ہے جیسے کاتر ہاں جیسے میں نے بتایا کہ وہ شکل سان مجھے پتا ہے میں ہٹاؤں گا تو اس سے بڑی برائی آئے گی تو ہٹاؤں گا میں نہیں ہٹاؤں گا چھوڑ دوں گا میں یہی میں یہاں نے لکھا کہ اگر منکر کو دور کرنے سے بڑا منکر اچھا اس کے جیسا نا بڑا منکر آ رہا ہے تو کیا کریں گے سنیے سنیے گھر سے بھائی ختام مس ٹھیک ہے اس کے بعد اگر حاکم میں وقت میں منکرات ہوں تو اس پر خروش نہیں ہوگا بلکہ نصیحت کی جائے گی حاکم کے اندر برائی ہے کیا میں ہٹا اس پر خروش کروں گا کیونکہ خوارج نے یہی کیا پوائنٹ نے خروش کیوں کیا اس کی اساس یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ حاکم کے اندر سے منکر ہٹ جائے اور انہوں نے کہا کہ کیسے ہٹائیں گے خروش کریں گے اس کے خلاف خروش کریں گے تو کیا ہو جائے گا منکر ہٹ جائے گا ہٹا تم ہٹ گئے تمہارے جیسے ہٹ گئے پورا محلہ ہٹ گیا پوری قوم برباد ہو گئی کس میں آپ کے خروج میں یہ کوئی حل نہیں ہوا نصیحت کرو اگر آپ حاکم تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیے ہی آپ نے حاکم میں برائی دیکھی جاؤ جا کے بولو ارے کام بول سکتے بھائی پہنچ ہی نہیں سکتے بہت بولو دعا کرو کیا کرو دعا کرو اللہ سے جو کام آپ نہیں کرتے لائف الف اللہ, نفسن اللہ یہ غصہ بوسر... بوسر... نہیں ہے تمہارا کیوں پڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے سمجھ رہے ہیں سلف صالح کا عقیدہ تھا کہ ہم ظالم حکمرانوں پر خروج کو جائز نہیں سمجھتے عقید تحاویہ کی عبارت ہے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ولا نار خروج اعلیٰ جو ہم ظالم بادشاہوں پر خروج کو نہیں سمجھتے خروج کرنا جائز نہیں سمجھتے سلف کا کی سلب نے کہا ہم حل... جائز نہیں سمجھتے ہیں کہ ظالم بادشاہ پر بغاوت ہوگی یا خروج کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس سے منکر ہٹے گا نہیں اس سے اس کا ظلم ختم نہیں ہوگا کہ جس کے خلاف ہم آواز جو ہے ہٹاؤ ہٹاؤ عورتوں کو لا مردوں کو لارے لوگوں کو مظاہرے کرے بھلا کرے تاکہ جو ہے بادشاہ جو ہے اپنے منکرات کو دور کر دے ہر یا ظلم کو چھوڑ دے نہیں ہوتا اس. بلکہ اور زیادہ ہوگا جس سے کہ میں نے شادی کہ وہ اپنا پاور یوز کرے گا اپنی قوت استعمال کرے گا جس سے اور تباہ شریعت کا مقصد منکرات کا ازالہ ہے نہ کہ فتنہ فساد میں نے بھی چھوڑ رہا منکرات کو دور کرنے کا تنہون عن منکر کیوں کہا شریعت نے اللہ اور اس کے اسلم کا حکم ہے نا کہ منکر کو ہٹاؤ کیوں تاکہ منکر ہٹ جائے یہ مقصد ہے ازالہ ہو اس کا فنش ہو جائے وہ برائی یہ نہیں کہ فتنہ اور فساد ہو لوگوں میں خوارش نے منکرات کو دور کیا یا دور کر دور کیا نہیں دور کرنے کے لیے اٹھے نکلے ہوا کیا منکر دور ہوا یا فتنہ ہوا نا. نا. مقصد ہی نہیں سمجھے شریعت کا شریعت کا مقصد نہیں سمجھے اب آئیے کچھ ضروری باتیں منکر کو دور کرنا ہاتھ سے اس کے لیے چار شرطیں علماء نے بیان کیا نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس میرے پاس سب لکھ کے دے تو پھر سنتے رہے بہت سکتا. منکر کو دور کرنے کے لیے ساری چیزیں لکھ کے نہیں دیتی ہیں پوائنٹس لکھ کے دینا یہ تو طریقہ ہوتا ہے دورے کا شروط الانکار بلیت اربع شروط چار شرطیں اہل علم نے بیان کی ہیں کس کی ہاتھ سے منکر کو دور کرنے کے لیے پہلی شرط ہاتھ سے دور کرنے کے لیے کہ ہاتھ سے دور کرنے والے کوئی نہ پائے جائیں آپ ہاتھ سے دور کب کریں گے جب کوئی بھی نہیں ہے ہاتھ سے دور کرنے والا یہ پہلی شرط ہے اگر کوئی ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا جیسے پولیس ہے جیسے جو ہے حکومت ہے یا رجال ہیں رجال ہیں ٹھیک ہے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا جو ہے اس کا کام ہے اس کی ڈیوٹی ہے ہاتھ سے بڑائی کو دور کرنا تو ہے نا لوگ کرنے کے لیے آپ کیوں پریشان ہیں ان کو ان کا کام کرنے دیجئے تو علماء نے کہا کہ انکار ہاتھ سے روکنے والے نہ پائے جائیں پہلی شرط دوسری شرط کوئی راجح مسلحت ہو اس میں یعنی اس کو ہاتھ سے دور کرنے میں کوئی مسلحت ہو جو راجح ہو جیسے بتا رہا ہوں یعنی ایسی چیز ہو کہ جو وفسدا سے بڑھ کر ہو یعنی ہم اگر ہٹائیں گے تو نقصان نہیں ہوگا بلکہ الٹا فائدہ زیادہ ہوگا ہاتھ سے ہٹانے سے نقصان سے بڑھ کر فائدہ ہوگا نقصان بالکل نہیں ہوگا اس میں ہمیں یقین ہے کہ ہاتھ سے ہم برائی کو دور کریں گے تو اس میں مسلحت ہے سب کی معاشرہ سارے ہو جائے گا لوگوں کو فائدہ ہوگا فائدہ زیادہ ہے فائدے کا پہلو زیادہ ہے اگر فائدے کا پہلو نہ ہو تو جیسے اگر کسی انسان کو یہ ظاہر ہو جائے کہ اگر وہ ہاتھ سے ہٹائے گا منکر کو تو بڑا مقصدہ ہوگا یا منکر پھیل جائے گا اور زیادہ اب تھوڑا تھا اس سے زیادہ ہو جائے گا ہاتھ کا استعمال کرنے سے تو علماء کا فتوا ہے فہین یقون و بلیت ہاتھ سے روکنا پھر منع ہے اس وقت جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ظاہر ہو کہ اگر میں ہاتھ کا استعمال کروں گا برائیوں کو روکنے کے لیے جیسے تلوار اٹھاؤں گا یا ماروں گا لوگوں کو ہاتھ کا استعمال کروں گا تو یہ منکر اس سے زیادہ پھیل جائے گا جو اس وقت موجود ہے اس سے زیادہ مقصدہ ہوگا اس سے زیادہ خون خرابہ ہوگا اس سے زیادہ نقصان ہوگا تو کیا کرنا پھر حد سے کرنا بنا ہے اس کا قائد مشورہ قاعدہ شرعیہ در المفاسد مقدم على جلب فساد ہے یہ قاعدہ ہے دیکھیں نوٹ کیجیے اس کو تر مفاسد مفاسد فتنا و فساد والی چیزیں نقصان پہنچانے والی چیزوں کو دور کرنا یہ مقدم ہے فائدہ والی چیزوں کے لانے میں اس قاعدے کو سمجھے بہت اہم قائدہ ہے کسی کام سے نقصان ہو رہا ہے نہیں کسی कس, کسی کام کوئی کام کرنے سے نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ایک منش در المفاسد مقدم میں مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو آپ کو سمجھنے کے لیے مثال در المفاصد مقدم علی جلب مثال اسی میں اسی ایس, کو مثال دیتے خروش کوئی ہی لیتے ہیں یا منکر ٹھیک ہے منکر کو دور کرنا ہے ہاتھ سے مثال دو اگر ہم کریں گے تو نقصان ہوگا کیا ہوگا نقصان ہوگا لیکن فائدہ بھی ہوگا فائدہ کیا ہوگا نقصان نقصان بڑھ کر ہے فائدہ کم ہے ایک چیز ایک کام کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے ایک کام کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے کیا کام کریں گے مقدم کس کو کریں گے سمجھ رہے ہیں آگے کس کو رکھیں گے جس سے نقصان نقصان دور کرنا نقصان دور کرنا ایسے کام کیجئے جس سے نقصان نہیں ہوگا در, در المفاسد فتنہ و فساد والی چیزوں کو بند کر رہے ہیں دروازہ کھولنے سے کتنا فساد ہوگا آپ دروازہ بند کر رہے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ فائدے والے کام کریں سمجھ رہے ہیں پوائنٹ ایک چیز سے نقصان ہوگا اس کو بند کیجیے یہ اچھا ہے کہ کوئی ایسا کام کیجیے جس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو درالمفاسد مقدم چل رہا اب جیسے ہاتھ سے روکنے سے نقصان ہوگا مت روکیے آپ کیونکہ مقصدہ ہے اس میں زیادہ نقصان ہے تو وہ چیز اہم ہے کہ آپ نقصان کو ہٹائیے امت سے امت کو فائدے کی باتیں بتانا ہے ٹھیک ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اب امت کو نقصان سے روکیے امت کو فائدے کی دعوت دیں گے آپ ایسی چیزیں بتائیں گے جس سے امت کا فائدہ ہو ٹھیک ہے یہ اچھا کام ہے دوسرا ایک کام ایسا کہ امت کو وہ چیزیں ان چیزوں سے روکیں جس سے امت کو خسارہ اور نقصان ہوتا ہے دونوں میں زیادہ مقدم کیا ہے وہ کام دوسرا کام یہ ہے مطلب قائدے کا کتنے ہو گئے دو ہے نا یہ تو قائدہ ہوا جی دو دو, دو, دو. نمبر ایک کے ہاتھ سے روکنے والے کوئی نہ ہو نمبر دو مسلحت ہو اس میں راجح مسلحت ہو کہ فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ نہیں کہ الٹا نقصان ہو رہا ہے ہاتھ سے روکنے سے نمبر تین آپ استطاعت نہ رکھیں اس کی کسی نمبر سیک نمبر تین آپ استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس کہ تعذر در کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں طاقت نہ ہو آپ کے پاس اس کی ہاتھ سے روک تو مر جب طاقت نہیں ہو تو کیسے روکیں گے آپ آپ زبان سے روک سکتے ہیں روک دیجیے زبان سے اور اگر زبان اور ہاتھ دونوں سے بھی روک سکتے ہیں علماء نے کہا کہ ہاتھ کا استعمال نہ کیجئے زبان سے کیجئے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے پہلا اور چوتھا اور بڑا اہم علماء سے رجوع ہونا اس مسئلے میں کس میں ہاتھ سے روکنے کے بعد یہ کس کی شرطیں ہیں چار ہاتھ سے روکنا ہم روک سکتے ہیں استطاعت تین شرطیں پائی گئی انہیں کوئی بھی روکنے والے نہیں ہیں نمبر ایک مسلحات ہے اس میں روکنے میں زیادہ فائدہ ہے نہ کہ مقصدہ ہے تیسری چیز استطاعت بھی ہے ہمارے پاس اب ایک کام کر لینا کیا شیخ کے پاس جانا سے رجوع ہونا کہنا کہ بھائی ہم ہمارے پاس استطاعت بھی ہے ہم ہاتھ سے روک بھی سکتے ہیں منکر کا کام ہو رہا ہے ہمارے پاس پاور ہے اور کوئی اس منکر کو دور کرنے والا ہاتھ سے نہیں پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ہٹا دیں گے تو وہ منکر ہٹ جائے گا ہمیں یقین ہے اس بات کا اس سے کوئی خرابہ نقصان نہیں ہوگا آپ کیا کہتے ہیں کرنا نہیں کرنا کس سے فرما. کیوں اہل علم کے پاس بصیرت ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ منکر ہٹانے حتا, کے قابل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے منکر منکر ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں اہل علم کی بصیرت اور ہوتی ہے ان کی علم کی بیس پر وہ آپ کو گائیڈ کریں گے وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ اس کو روکیں بھائی دا چاہو امر خوفیادہ یہ بھی اس کی دلیل ہو سکتی ہے جس میں کہا کہ علماء کی طرف رجوع ہو وہ بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے کیا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے استطاعت ہو استطاعت ہو میں نے کہا نہ ہو نہیں استطاعت ہو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنیے انکار منکر کے سلسلے میں اور دو چیزیں میں لوگ بتا دوں آپ کو بہت اچھی باتیں ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منکر کو دور کرنے کے چار درجات ہیں انکار منکر کے چار کیٹیگریز ہیں نمبر ایک کہ منکر ختم ہو جائے اور اس کا اپوزٹ ہو جائے کیا مطلب اپوزٹ ہو بھلائی ہو نمبر ایک کیا ہے پہلا کہ آپ منکر کو دور کریں گے تو اس کا ایک درجہ کیا منکر ہٹ جائے گا اور معروف ہوگا مطلب برائی ختم ہو جائے گی بھلائی ہوگی. بدی ختم ہو جائے گی نیکی ہوگی پھر لوگوں ایک یہ نمبر دو کہ منکر کم ہوگا پورا ختم نہیں ہوگا ہٹے گا نہیں پورا آپ کے انکار سے یہ دوسری دوسرا درجہ نمبر تین اس منکر کو ہٹانے سے یہ یقین ہے کہ اس کے برابر دوسرا منکر آئے گا سیم کیٹیگری کا کا ایک منکر کو ہٹائیں گے تو اس کے جیسا دوسرا منکر اس کی جگہ آئے گا سیم اس کے جیسا کتنے ہو گئے یہ تھی نقل میں थी. چوتھی چیز اگر اس منکر کو ہٹائیں گے تو اس سے بڑا منکر آئے گا کتنے ہو گئے کون امی ابا کا بیٹا اللہ کا بندہ چار درجات بتائے گا اس کے لیے یہ نام ابھی میں نے ابن قیم رحمۃ اللہ کے جو چار چیزیں بتائی ہیں کون امی ابا کا بیٹا <تسجن> اللہ کا فلا بتائے گا نہیں مادر امی آپ جو امی اپا کے بیٹے ہیں نا وہ دیر ماں کا لال بولے جی چار بتانا تو انعام ہے چلے جلدی پانچ منٹ باقی ابھی امام سفیان کا قول باقی ہے الحمت اللہ جی ہم تک ہٹائیں گے تو اس جائے گی نمبر ایک یا اگر کو ہٹانے بڑا ہے بہت اچھا ہے آئی نام ماشاء بڑی کتاب دے دیجیے تاہد ہوتا زندگی ایسے گزارے کیسے کیسے گزارنا زندگی علم لے کر اس کو یاد رکھنا پھر اس کو پھیلانا سب کتابیں جو پہلے دو درجے ہیں نا یہ مشروع ہیں جائز ہے یہ کرنا چاہیے کیا ان کر کو ہٹانے سے معروف ہونا یا ان کر کو ہٹانے سے کم ہو جائے گا ہلکا ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیںوٹا نہیں وہی وہ کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پورا ختم نہیں ہوگا کم ہوگا تو یہ مطلوب ہے یہ کام آپ کریں نمبر تین سیم یہاں کہتے ہیں ابن قیم و رحمۃ اللہ اپنی کتاب علام المقیم میں یہ موضع اشتہاد یہاں جو ہے موضع اشتہاد ہے یہاں جو ہے کیونکہ یہ کام عالمی کریں گے نا علماء ہی من منکر انکر جانے والے علماء کا کام ایسا تو وہ دیکھیں گے اشتہاد کریں گے تو کیا کرنا چاہیے یہ دو ہیں ہٹائیں گے تو اس کے جیسا آنے والا ہے تو یہاں اشتہاد کریں گے جو زیادہ بہتر زیادہ اصلح نظر آئے گا زیادہ مفید وہ کام کریں گے جو عمل ہٹانے میں زیادہ بہتری ہے یہاں اشتہادی مسئلہ ہے یہ کہتے ہیں کون علامہ کتنے قریب مسئلہ چوتھا درجہ کیا ہے کیا چوتھا درجہ ہٹائیں گے تو حرام مثال خروج کرنا نہیں کرنا کریں گے تو فتنا فساد ہوگا حرام ہے اللہ اپنے کیا کہ حرام ہے بنکر کو کہتے ہیں یہ وحرامہ پر چلیے علام المقین کتاب اب صفا بھی کہاں سے اتنے سفا نہیں, نہیں نمبر دے, نہیں دیکھا میں نے نوٹ کیا میرے پاس ہے لیکن میں نوٹ نہیں کیا چلیے امام سفیان سوری رحمت اللہ فرماتے ہیں امر بالمعروف معروف نہیں المکر کے لیے تین خسلتیں چاہیے تین چیزیں چاہیے انسان کے پاس ہر کوئی نہیں کر سکتا جس کے اندر تین چیزیں ہیں وہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا فریدا انجام دے سکتا ہے تین صفات خ... آ... اس کے اندر ہو نمبر اے نرمی ہو کیا کہتے ہیں شدت نہ ہو نرمی ہو پھر اس... انہوں نے دلیل لیے امر بیلمار کو نہیں من کر کے لئے نرمی ہو کیوں اس لیے کہ وہ شریعت کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے کہ شریعت چاہتا ہے کہ بھلائیاں شریعت چاہتی ہے کہ بھلائیاں عام ہو لوگوں میں منکرات کا ازالہ ہو جائے اگر وہ نرم ہوگا تو اپنی نرمی کو استعمال کرے گا امر اس کار خیر میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے نبی نے یہ بات بیان فرمایا حدیثوں میں کہ کسی بھی کام میں نرمی ہوگی تو وہ کام کارآمد ہوگا کیا ہوگا اس کا فائدہ ہوگا افادیت ہوگی تو لہٰذا اس،, اس بڑے اہم کام میں بھی یہ چیز مطلوب ہے ٹھیک ہے کیونکہ شدت ہوگی تو پھر وہ خاصوں سے منکر کو دور کرنے کے لیے رف نہیں ہوگا اس کے اپوزٹ شدت سختی ہوگی تو پھر مسئلے خراب ہو جائیں گے پھر منکر ہٹے گا نہیں کر اس میں کافی پرابلمس آ جائیں گے یا اس سے بڑا منکر بھی اس کی شدت کی وجہ سے جنم لے سکتا ہے چلیے دوسری چیز وہ آدل ہو انصاف پسند ہو نیک ہو ٹھیک ہے پابند انسان تیسری چیز عالم ہو کیا مطلب وہ معروف کو جاننے والا منکر کو جاننے والا ہو اس کو پتا ہو کتاب و سنت کی روشنی میں معروف کیا ہیں اس کو پتا ہو کتاب و سنت کی روشنی میں منکرات کیا ہیں ایسا نہ ہو اگر وہ علم, اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ معروف کو منکر کر سمجھ کر حکم دے دے گا منکر کو معروف سمجھ, منکر کو معروف سمجھ کر حکم دے گا معروف کو منکر سمجھ کر اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا الٹا کر دے گا کیوں کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے جی کیوں اس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ سمجھے گا کہ یہ اچھا کام ہے حالانکہ وہ من کر سے خروج منکر ہے یا نہیں خروج نہیں سمجھ مارا ایٹری ختم تو دکھ رہی پوری والا مسئلہ ویسے سر ہلتی نہیں لگاؤ چارج کرو سر کیا کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ علم ہونا ضروری ہے اس کی وجہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ پھر معروف اور منکر کے درمیان فرق نہیں کرے گا وہ سمجھے گا کہ یہ منکر جو ہے یہ منکر نہیں ہے معروف ہے جیسے خروج آج خروج کو کیا خروج کو اصلاح کا طریقہ سمجھتے ہیں خوارج منکر کو مارو سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں آؤ خروج کریں گے آؤ آؤ آؤ نقصان ہوگا نہیں ہوگا اور بھلائی کو اسے علم ہے علماء ہیں علماء سے رقط ہے علماء سے تعلقات یہ اچھا کام ہے اب اس سے روکتے ہیں کیونکہ یہ منکر سمجھتے ہیں یہ گڑبڑ ہو جائے گی اور جب گڑبڑ ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے ادھر کا گھر ادھر لگا دیے ادھر کا گھر ادھر لگا دیے تو شارٹ سرکٹ بل جل جاتا اسی تباہ ہو جاتی آگ بھی لگ سکتی اس سے اسی لیے ضروری ہے کہ علم انسان کے پاس ہو معروف اور منکر کا کتاب و سنت کی روشنی میں جو معروف ہے وہ معروف ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جو منقرات ہیں وہ منکرات ہیں پھر اس کے اظارے کا بھی علم ہو کس طریقے سے اضالہ کیا جائے گا کیسے دور کرنا ہے اس کے مراتب کیا ہیں اس کے کنڈیشن اس کے قواعد اور جوابی جو چند ہم نے بیان کیے ہاتھ دور کرنا کس کا کام ہے اور کون کریں گے کس کنڈیشن میں کریں گے زبان سے کرنا کس کا کام ہے اور کیسے کریں گے وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس معلوم ہوتی ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے خوارد سے محفوظ رہنے کی توقع قطع فرمائیں اللہ سلف کے منحج پر قائم رکھیں اور اس کی اتباع کرنے کی اور سلف کے منحج کو لوگوں کو دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق اطاع فرمائے اور اتنا علم اور اتنی بصیرت حاصل کرنے کی توفیق اطاع جس کی بیس پر ہم اپنے آپ کو جہنم اور جہنم کے راستوں سے بچا سکیں الحمدللہ رب للہ سوالات کرنا ہے ہاں یہ انعامات ہیں دیکھیے جلدی جلدی آپ ہاتھ اٹھائیے اور اپنا انعام لے لیجیے پہلے ہاتھ اٹھا دیجیے بغیر علم کے بولنا نہیں ہے نا بھائی آپ <تصفيق> کو علم ہی نہیں ہے سوال کا تو کیسے جواب دیں گے جی جو پڑھایا گیا اسی میں سے پوچھیں گے سر اسی میں کتاب میں سے کتاب میں سے پوچھیں گے میں بلکہ مذکر میں سے پوچھتا ہوں میں انشاءاللہ ٹھیک <تصفيق> ہے یہ <تصفيق> کورس ہم نے کیا ہے یہ دورہ ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فد و کرم سے مکمل کیا ہے تو اس کورس کے مقاصد آپ کو کل پیش کیے گئے اس میں سے کوئی دو مقصد اہم مقاصد بتائیے دورے کے مقاصد ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں بگڑ دیکھ کے بتائیے نیچے نگاہیں مت رکھیے بند کر دیجیے بڑھ کے مذخرہ بند کیجیے جی منحج اور سلف کا منحج جاننا اور حالت کے فرقوں کو جانو ایسے ایسے جہاز لے لے لے اور بڑھا دیجیے بڑا سمتھنگ از بیٹر دین جی گمراہ فرقوں کی خبر اللہ کے نبی سسل نے حدیثوں میں دی ہے ان فرقوں سے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ کیا ہے جو ایک راستہ کتاب وسنت سے ثابت ہے جی گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی راہ کتاب وسنت کو انجلف پر جی سمجھنا اور اس کے مطابق چلنا جائی آئیے ماضی میں خوارش کے فرقوں کے کچھ نام ہم نے ذکر کیے اس میں سے تین نام بتائیے دیکھ کے جو ہے کوئی بھی بولتے ہوئے انعام جی ہاتھ نے دیکھ لیا آپ جی آخر میں جو بیٹھے ہیں نجداد عبادی اور معرف آئی خارجی اصطلاحی تعریف میں کس کو کہتے ہیں دو تعریفیں بیان کی گئی کوئی ایک بتائیے کس کو کہیں گے کہ یہ خارجی ہے یا خوارج ہے اس کی تعریف ڈیفینیشن جی کہتے ہیں جو کو کو حروف کو لازم کرتے ہیں نہیں نہیں جو تعریف بتائی کی ایک مکمل جواب دینا جزاک اللہ خیر آپ نے ایک جواب کا ایک حصہ بیان کیا ہم میں کتاب کا ایک حصہ تو نہیں دے سکتا یا کچھ سفر تو پوری کتاب ہے نہیں آپ نے ایک حصہ میں پوری پوری تعریف دو تعریفیں ہم نے پڑھی یہاں صبح ہی خیر وہ ناشتہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے یہ بھی مجھے ہے دادا میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں پوائنٹس سکتا ایک عربی میں بولتے فحمد سوال نسف ال جواب سوال کو سمجھنا آدھا جواب ہے خارجی کس کو کہیں گے جی خارجی زاکلہ کریے ہاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا چاہے وہ کسی بھی دور کے حاکم ہو صحابہ کے دور میں ہوں یا آج ہو تو ان کے خلاف جو بات کرنا اس کو وہ کہتے ہیں کیا آئیے فکر اور عقیدے کی گمراہیاں اور سرات مستعفی شخص کا نام کیا تھا جس نے سب سے پہلے اس بدایت کو جنم دی جنم دیا یا اس بدت کو شروع کیا جس نے خروج کیا سب سے پہلا شخص خروج کرنے والا جی تم خو سرا آئیے خوارش مو کے مو کچھ صفات آپ بتائیے کچھ تو کتنے بتائیں تین بتائیں چلیے تین جمع ہے چلے جی جواب دیے انعام لے لیے وہ نے اب ٹھیک ہے اب بھی نیکسٹ سال like کے لیے تیار رہی ہے ہاتھ بھی اٹھا دیجیے جی جی بغاوت کرتا ہیں آئی. آئی. جی اگلا سوال لے لو نا دورے حادر میں خوارث سے متاثر کچھ کرپوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے تین بتائی آئی. آئی. <سؤال> بس بس تین آگے اور مت یہ ہو سکتا نہیں ہے وہ لوگ اچھا اب یہ بتائے نا آئیے کتاب دیجیے انعام اچھا سیدھے حاصل الزاک اللہ سیدھا اب یہ بتائے نا ان سے اپنے آپ کو بھی بچانا اپنی قوم کو بھی بچانا جو بھی آپ کے مہارف ہے بولا یہ صحیح نہیں ہے لوگ ٹھیک ہے بڑی کتاب بڑا سوال اللہ اکبر جی بڑی کتاب ہے بھائی سوال بھی بڑا ہے اللہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چار درجات انکار منکر کے بیان کیے ہیں وہ درجات کیا ہیں اور ان کا حکم کیا ہے <تصح> <تصح�> ایک کتاب ہی ہے جی یہ نام منظر کو ظاہر کرنے کے اللہ نے لیکن منکت کو ظاہر کرنے سے وہ چیز پورے طور ختم ہو جائے اور ٹھہر آ جائے معروف آ جائے جی ایک منکر ہم ختم کریں گے تو کس حد تک کسی حد تک وہ ختم ہو جائے منکت پورے طور پر نہ ہو تیسرا یہ کہ منکت ختم کرنے سے ویسا ہی منک جنم ملے چوتھا یہ کہ منکت ختم کرنے سے اس سے بڑا ملے تو پہلے جو جو درجات ہیں وہ مصروف ہیں جائز ہیں کہ آپ اس کا ادالہ کر سکتے ہیں برابر ہے اس نے اشتہار کیا جائے گا اشتہار مستحد اشتہار کرے گا اس کے بعد جو پہلو راضی ہوگا کہ ادالہ کیا جائے تو کرے گا تو نہیں کیوں نہیں کیا جائے گا اور تیسرا درجہ یہ ممنون ہے حرام ہے جیسے سوچ کرنا جیسے خواڑی نے فروج کیا یہ ممنوع ہے حرام ہے تو بڑا ان کے پاس وہ کتاب ہے کتاب سے بولے وہ نہیں زمانے نہیں شر ابھی ذاک اللہ خیر صحیح جواب طرح اللہ تعالیٰ کے فد و کرم سے یہ چیز ہو گئی ہے آپ کا سوالات کا سلسلہ ہے جی ہاں بس گزارش یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے راضی ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دورے کو قبول فرمائے ہم نے جو پڑھا پڑھایا آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے جو ہم نے سنا جو پڑھا ہم نے اس کو یاد رکھنا علم کی حفاظت ہے یہ اور اس کو اس میں جو عمل کرنے والی چیزیں عبرت دینے والی چیز اس عبرت دی جائے عمل کرنے والی جو چیزیں عمل کی جائے اور اس علم کو نشر کریں ہم ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے بھائی جو غلط منہج اختیار کیے ہوئے غلط راستے پر ہیں ان کو پکڑ کے روکیں ہم ان کو سمجھائیں وہ اپنے آپ کو محادر سے اور خطروں سے اور فطروں فساد سے محفوظ رکھے اور اس غلط راستے پر نہ چلے جس سے بربادی اور ناکامی ہوتی ہے دنیا اور آپ سران ایک بتا رہے ہیں تو میں نے اور اس گئے پہلے یہ ہم نے آیا ہے